ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وهو على كل شيء مقدير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبؤوث رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يذیغ عنها اللہ عظی و كما قال صلی اللہ علیہ وسلم معزز بھائیوں اور سینٹر کے معزز اراکین اور خطبہ و الحمد الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جس دور المیہ کا آغاز کل فجر کی نماز کے بعد کیا گیا تھا بحسن و خوبی کل اختتام تک پہنچا اور کل الحمد پانچ نشستیں اس کتاب کے حوالے سے اسی مسجد میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور الحمدللہ سب لوگوں نے بہت ہی اہم فائدہ اٹھایا ہم اللہ تعالیٰ کا شکرگزار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے بھی اور شیخ محترم کے کہ انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں سلب سعلیم کے منہج کی آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کی اور جس منہج اور طریقے کو ایک طالب علم اور ایک دہائی کو اپنانا چاہیے کھل کر کے آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کی اللہ رب العالمین انہیں اس کا بہترین بدلاتا فرمائے اور ہم لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو پیدا کرے اور ہمیں اخلاق اور اس طریقے سے جو دعات کی صفات ہیں خوبیاں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا فرمائے آج پھر انشاءاللہ العزیز اللہ اسی دورے کا جو باقیہ حصہ رہ گیا تھا ان شاء ابھی ہی تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سب لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی چونکہ سب لوگوں کی تعداد بہت کم ہے اس لیے بطور خاص ان سے گزارش ہے کہ سب لوگ سامنے آ جائیں تاکہ استفادہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کر سکیں میں شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ شیخ پر تشریف لائیں اور اس طریقے سے جو مقدمہ امام دارمی جس کی شرح کر سے آپ کے سامنے کی جا رہی ہے اس کا یعنی جو باقی ابواب ہیں ان ابواب کی شرح آپ کے سامنے کریں اللہ رب العالمین اس دورے کو ہمارے لیے بنائے اور زیادہ زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دورے ایسے علمی فائدہ اٹھانے کی توفیق دیا خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن إله إلا الله وحده لا تريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقلم منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ہر قسم کی حمد و فنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لال قیبہ ہے اور درسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بہترین کام کی شروعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبۂ مسنونہ سے کرتے تھے جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے یا یعنی نگاح کا خطبہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اگر آپ خطبہ مسنونہ کو ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں اس کی ترتیب کو سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کی شروعات خطب نصنہ سے کیوں کرتے تھے اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا اور اس کے شک کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوی کا کام کرتے ہیں اب سوچیں کہ اس کے عقیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے وہ کل فِي کلال یہ ان لوگوں کے سامنے کہتے تھے جو جنہیں ہم صحابہ کلام کے نام سے جانتے ہیں کیا صحابہ کرام سے یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ براط میں واقع ہوں گے یا کریں گے اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو براج سے تھے تو جب صحابۂ کرام کو بدعت سے ڈرانا ضروری ہے تو اب سوچیں کہ ہم لوگوں کو عام آدمیوں کو بدعت سے ڈرانا اور اس سے دور رکھنا کتنا ضروری ہے ویسے اس خطبہ نصونا کے اندر بہت زیادہ علم بھی ہے بہت زیادہ نصیحت بھی ہے اور انسان کے لیے ایک طریقۂ کار کیا ہونا چاہیے نبی رقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر خطبۂ نصونا کے اندر ہدایت فرمائی ہے الآن إنسان الله فهلا باب هو باب في فضل العلم والعارض علم والعلمات فضيلة مقن امام مجاہد یہ بھی, مفسر قرآن ہے. یہ بھی مفسر قرآن ہے. مجاہد نے تاؤس کو دیکھا رحم اللہ گویا کہ وہ کعبہ میں کپڑا اوڑھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں خواب میں دیکھا مجاہد نے تاؤس رحم اللہ کو کہ وہ کپڑا اوڑھ کر کے کعبے میں نماز پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے پر کھڑے ہیں فقال فقان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کو کہا اے اللہ کے بندے اب ہر قرآن اپنے نقاب کو اتارو جس سے کپڑا جس کپڑے سے تم نے ڈھک رکھا ہے اپنے سر کو اس کو اتارو اور جو پرانے نجید ہے اس کو زور سے پڑھو کیونکہ یہ قراءت کے بڑے عالم کے مفصر تھے تو امام مجاہد کہتے ابراہ گویا کہ اس خواب کی تعبیر علم سے بیان کی گئی ہے پم بست عباد علی کبیل حریف اور اس کے بعد امام تاؤس نے حدیث کے علم کو پھیلایا حدیث کے علم کو حاصل کیا اور لوگوں کے درمیان اس کو پھیلایا ایسے خواب بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ علماء کے سلسلے میں موجود ہیں جیسے امام شافی رحم اللہ کے شاگردوں میں امام مضمی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اسی چیز ولی اللہ محدود روی نے عجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا مقام ابراہیم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آیا اور کہا ماں لغلتا بے فق محمد ابن ادریس و توقت کتابی امام شافعی رحمہ اللہ کے فکر سے تم اشتغال کر رہے ہو اسے سیکھ رہے ہو سکھا رہے ہو اور تم میری کتاب کو چھوڑ دے رہے ہو تو امام مسنی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون ہے تو نبی یاطم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری کتاب صحیح البخاری ہے یہ خواب ہے جس کا ذکر کیا حضرت اللہ میں صحیح صنعت ثابت ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری کے مقدمہ حدساری کے اندر اس کا ذکر کیا ہے تو ان خواب سے کیونکہ خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہوتا ہے استناس کیا جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے خواب خواب کے سلسلے میں کل ذکر کیا تھا کہ اس سے کیا جا سکتا ہے اس سے خوشخبری لی جا سکتی ہے بشارت لی جا سکتی ہے لیکن اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا دوسری حدیث ہے اس باب کی بخیر ابنصاد سے روایت ہے کہ خالد ابن مادان کہتے ہیں تابعی ہیں لوگ یا تو عالم ہوتے ہیں یا طالب علم ہوتے ہیں اور ابو درزہ رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کا اثر منقول ہے کن عالماً او مطالمہ والا تا کن یا تو عالم بنیے کہ آپ دوسرے کو علم سکھائیے یا پھر متعلم بنیے کہ آپ لوگوں سے علم سیکھیے جو علماء ہیں ان سے علم سیکھیے تیسرے مت بنی کیونکہ تیسرا بے وقوف ہوتا ہے علم حاصل کرنے والا خیر و بھلائی پر ہے یا عالم خیر و بھلائی پر ہے جب تک وہ علم سکھا رہا ہے اور علم کے مطابق عمل کر رہا ہے تیسرا آدمی یا تو وہ باہر رہے گا یا فتنہ فساد کرے گا یا خود اپنے نفس کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوگا تو علماء کی مجلس میں اختیار کریں یا دوسروں کو آپ نے جو علم سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں خود اپنی جہالت کو دور کریں دوسروں کی جہالت کو دور کریں اور اس طریقے سے جنت کا راستہ آپ اپنے لیے آسان سے آسان تر سے چلے جائیں یا خالد علم مادان کہتے ہیں یہ تمام اقوال جو ہوتے ہیں تابعی کے عموماً مشکر یعنی و حدیث سے محفوظ ہوتے ہیں اور سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں ابلوم یاد کرنے سے اور اس کے طلب کرنے سے بہتر کوئی بھی عمل نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے کیسا کلام ہے جسے خود اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے جبریل کو سنایا ہے اور جبریل علیہ السلام نے اس کو سنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کلام نفسی ہے قرآن کے انکار میں کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید جیسے عقائد نصیح کے اندر ہے قرآن مجید کلام نفسی ہے یعنی اللہ نے آواز سے قرآن مجید کو نہیں سنایا جبریل علیہ السلام کو بلکہ جبریل علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی جو کہ عشاعرہ کا عقیدہ ہے قرآن مجید کے الفاظ کو اللہ نے ادا کیا اور جبریل علیہ السلام نے اللہ سے سنا حرف کو آواز کو دونوں کو اور اس کے بعد آ کر کے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا آپ کہیں گے کہ یہ باریک بات بتانے کی کیوں ضرورت ہے صرف ایک باریک بات کی وجہ سے قرآن کے مخلوق ہونے کی وجہ سے کتنے علماء کو جیل میں ڈالا گیا اور کتنے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا آپ کو اگر پڑھنا ہے تو امام احمد بن دحمد احمد رحمہ اللہ کی سیرت کو پڑھیں جو انہوں نے قرآن کے مخلوق ہونے کے خلاف جو اپنا موقف اپنایا تھا اور اس میں جو انہوں نے شدتیں اور ظلم برداشت کیا تھا اس کے بعد سے امت کا ایک طبقہ اس بات کو سمجھا کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے اور آج تک الحمدللہ وہ سب سمجھ رہا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین نے فتنہ ارتداد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عظیمت عطا نہیں کیا ہوتا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فتنہ خلق قرآن میں عظیمت عطا نہیں کیا ہوتا تو آج یہ دین باقی نہیں رہتا یہ امام احمد رحم حمب اللہ کے سلسلے میں بعض علماء کے اقوال ہیں یاد رکھیں علماء کرام نے خاص کر کے سڑک کے زمانے میں جو محنتیں کی ہیں وہ بیکار نہیں کی ہیں میں بار بار یہ باتیں اس لیے نقل کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ہی درمیان ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں علماء کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے علماء کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کہ پچھلے سال کی گئی آپ لوگ یہاں پر عموماً انجینئر ہوں گے کیونکہ آپ کمپنی میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ مجھے انجینئر بننے کے لیے نہ کالج کی ضرورت ہے نہ, نہ کسی ٹیچر کی ضرورت ہے خود سے پڑھ کر کے خود سے بنوں گا خود سے کمپنی میں آ کر کے خود سے کام کروں گا تو شاید یہ جٹے ہوئے حالت میں خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے تو علماء کی ضرورت ہوتی ہے وہ سمجھاتے ہیں ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بات کسی دوسرے نے نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہا علما صلی اللہ علیہ عبادل <الْعُلَمَاء> علما علما کا جو مقام ہوتا ہے جو فضیرت ہوتی ہے اسی کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے کہا کہ علماء حقیقت میں اللہ رب العالمین کی خصیت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بیٹھاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ طلب علم سے اور علم کو یاد کرنے سے بہتر اور افضل کوئی بھی عمل نہیں ہے ظاہر سی جی بات ہے آپ اللہ کے کلام کو یاد کر رہے ہیں سورہ فاتحہ یاد کر رہے ہیں کس کا کلام یاد کر رہے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے انسان شعر یاد کرتا ہے انٹرویو میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی پیراگراف یاد کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوں گی جو آپ ضروری طور پر یاد کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کی کامیابی سے جڑی ہوں گی آپ اس کو یاد کرتے ہیں چاہے دس لائن کو یاد کرنے میں آپ کو دو گھنٹے لگے چاہے دو دن چاہے چار دن لیکن یاد کرتے ہیں کیونکہ اس کو یاد کرنے سے آپ کی کامیابی جڑی ہوتی ہے تو آنے مجید اور احادی کو یاد کرنے سے آپ کی جنت کی کامیابی جڑی ہے اس سے بہتر بات اور کون ہو سکتی ہے تو اس لیے انہوں نے کہا طلب علم سے اور علم کو یاد کرنے سے بہتر اور افضل عمل کوئی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک انسان یا تو قرآن یاد کرے گا یا نبی یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرے گا تاکہ اس کو یاد کر کے اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے البتہ ہر وہ آدمی جو علم طلب کرتا ہے یا اس کو یاد کرتا ہے ضروری نہیں کہ خیر و بھلائی پر قائم ہو اس لیے انہوں نے کہا ہے سکیان التوری رحمہ اللہ نے لمن اراد اللہ بھی خی جس کے ساتھ اللہ بلا العالمین بھلائی کا معاملہ کرے جس کی نیت شروع سے صحیح رہے گی اللہ رب العالمین یقین بھلائی کا معاملہ کرے گا ورنہ معتزریوں کا جو امام بشر المریسی تھا بشر المریسی حدیث میں بھی بہت ماہر تھا فق میں بھی بہت ماہر تھا ویسے ہی واصری ابن عبید اس سے بات کرنے سے لوگ گھبراتے تھے اتنا لغت کا ماہر تھا جتنے بھی مبتدہ کے گمراہ فرقوں کے جتنے بھی علماء گزرے ہیں ان کے سب کے سب مہارت رکھے تھے ابو منصور ماتوریدی ماتوریدی فرقے کے بانی ان کی تفسیر کو پڑھیں اور ان کی کتاب ہے ان کا اس کا نام ہے التوحید حقیقت میں توحید نہیں ہے وہ شرط و بدعات کی جڑ ہے لیکن نام رکھا انہوں نے کتاب التوحید للماتوریدی یہاں پر کسی بھی مکتبے میں آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ اس کے اوپر بین ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو پورا فلسفیانہ ہے پورا علم کلام ہے فلسفہ ہے ان حدیث کا ماہر تھا وہ شخص اور اسی طریقے سے تفسیر کے بھی ماہر تھے لیکن تفسیر گر جائے گی تو کوئی بھی مبتدہ کا عالی آپ یہ نہیں سمجھے کہ وہ جاہل ہوگا ہم اس کو جا کر کے شکست دے سکتے ہیں یا وہ ہماری بات مان لے گا آپ جائیں گے اس کے پاس اور بن کر کے وہی آئیں گے جو وہ چاہیے تو اس لیے علماء نے منع کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلس اختیار نہ کریں جو شبوہات پھیلاتے ہیں کیونکہ القلوب خطفاف شبہات خطفاف القلوب دعائفہ ہاتھ رحم اللہ کہتے ہیں شبہات اچک لیتے ہیں کیونکہ انسان کا دل کمزور ہوتا ہے اس فنچ کے جیسا ہوتا ہے اس میں شبہات چلا جاتا تو ہر کسی کی مجلس میں بیٹھے ہر کسی سے جا کر کے سیکھیں ایسا درست نہیں ہے کیونکہ انسان اگر گمراہی پھیلا دے اور گمراہی کے اوپر غلاف ہدایت کا لگائے تو آپ اس کو پہچان نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ کے اندر پہشاننے کے قوت نہیں ہو تو کہا لمن اراد اللہ بھی خیضہ ہر طالب علم سے اللہ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا ہے جس سے ارادہ کرنے اس کے لئے طلب علم اور علم کو یاد کرنے سے بہتر کوئی بھی عمل افضل نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا ہے ان الناس يحتاجون الى هذا العلم في دینهم کما يحتاجون الى الطعام والشراب في دنیاهم کہ لوگوں کو علم دین کی ضرورت اتنی ہی ہے اپنی زندگی میں جتنا کہ لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے علم دین کی ضرورت اپنی زندگی میں ہر انسان کے لیے اتنی ہی ہے جتنا کہ کھانے پینے کی ضرورت ہے انسان بھوکا رہے چار دن پانچ دن دس دن لیکن عبادت کرتا رہے اور اسی بھوک میں موت ہو جائے اور توحید پر اگر وہ قائم ہو تو اللہ رب العالمین بھوک کو نہیں دیکھے گا بلکہ آپ کی انشاءاللہ شاء کرے گا اور اعمال صحیح رہے تو جنت کا پروانہ دے گا لیکن اگر کوئی انسان روزانہ شکم سیر ہوتا وہ اللہ کی معرفت سے جاہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسے معرفت حاصل نہیں ہو اور اسی حالت میں شکم سیر ہو کر کے مرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ جو معاملہ کرے گا آپ کے اوپر بالکل واضح تو بھوک سے بھی زیادہ پیٹ بھرنے سے زیادہ کھانا کھانے سے زیادہ اہم زیادہ اہم آپ کے لیے علم حاصل کرنا اور ہمارے لیے علم حاصل کرنا کیونکہ کھانا کھانے سے انسان کے جسم کو تقویت ملتی ہے اور علم حاصل کرنے سے انسان کے روح کو تقویت ملتی ہے اور اس کی جنت کا راستہ بالکل آسان ہوتا ہے اور جس قدر آپ علم حاصل کریں گے اسی قدر دنیا کی ہر چیز سے آپ لذت اٹھائیں گے دنیا کی ہر چیز پہ جو اللہ رب العالمین نے لذت اٹھانے کے لیے پیدا کیا جن چیزوں کو اسی قدر اٹھائیں گے ورنہ ہم میں اور جانوروں میں فرق جو ہے وہی علم و عقل کا کہ ان کے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے اس وجہ سے وہ کھاتے پیتے سوتے تمام چیزیں ویسی کرتے جیسے انسان کرتے ہیں انسان کے درمیان جو فرق ہے اپنے عقل کا استعمال کر کے جو اللہ نے عقل دیا ہے اس کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں یعنی اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں عقل کو تابع بناتے ہیں قرآن و حدیث کے اور اپنی زندگی صحابہ کرام جیسی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں یہی فرق ہے انسان اور جانوروں کے درمیان تو انسان کو جس طریقے سے کھانے پینے کی ضرورت ہے بغیر سانس کے آپ زندہ رہیے کہ نہیں رہیے لیکن آپ یاد رکھیں بغیر توحید کے آپ جنت لیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی انسان عالم بنے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر انسان کے پاس اتنا علم ہو جس سے ذریعے سے وہ اپنے رب کو پہچانے اور نبی قسم صلی اللہ علام کو اس سے معرفت حاصل کی کیونکہ قبر میں تین سوال ہوگا پہلا سوال یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کیا آپ منتھلی کتنا کماتے تھے کتنا چھوڑ کر کے آئے کتنا اکاؤنٹ میں جمع کر کے آئے اگر آپ فقیر ہیں روزانہ بھیک مانگ کر کے کھاتے ہیں روزانہ کپڑے بھی پہنے ہیں تو بھیک مانگ کر کے پھر بھی قبر میں جائیں گے تو وہی تین سوال ہوگا اور اگر پوری دنیا کی مملکت آپ کے حصے میں ہے مریں گے تو پھر بھی وہی سوال ہوگا کسی سے فرق کچھ بھی نہیں کیا مر رب رب کون ہے جو رب کے سامنے جھکنا نہیں جانتا اور رب کے بارے میں جس نے معلومات حاصل نہیں کی ہو کیسے بتائے گا کہ میرا رب کون ہے کیسا ہے کتنا عظیم ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری حاصل کرے کون ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کیا ہے اللہ رب العالمی نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے تو اللہ کی معرفت ضروری ہے پہلے سوال کا جواب اگر آپ نہیں دے پائے تو دوسرے سوال کا جواب بدرجے اولا نہیں دے پائیں گے صرف تین سوال ہیں انہی تین سوالوں کی وجہ سے دنیا قائم کی گئی ہے اور انہی تین سوالوں کے اوپر اسلام پورا قائم یہ اصول ہے تین اس اصول ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا سوال ہوگا دین اسلام کے بارے میں تو جو رب کو نہیں جانے گا رب کے دین کو کیسے جانے گا اور جو رب کے دین کو نہیں جانے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ والا نہیں جانے گا تو اس لیے ان تین سوالوں کے جوابات حاصل کریں اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا اے سب انسان سبا کا شدہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے بیکار بنا کر کے پیدا کیا ای لا اے ولا والا کہ اللہ رب العالمین کس کام کرنے کا حکم نہیں دے گا کسی چیز سے نہیں روکے گا ہم اور آپ اللہ کے غلام ہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں عباد اللہ اگر آپ کا غلام آپ کی مرضی کے مطابق ایک دن میں تین سے چار مرتبہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کر دے آپ اس پر غصہ ہوتے ہیں جھڑکتے ہیں گالیاں بچتے ہیں بلکہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اپنے رب کے غلام ہو کر کے نہ جانے سب سے شام تک کتنی مخالفتیں کرتے ہیں پھر بھی ہم, ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اس اس لیے جب تک اس زمین پر زندہ ہیں یاد رکھیں کہ ہم رب کے صرف اور صرف اور غلام ہیں اس سے زیادہ ہماری حقیقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور غلامی کا حق اگر ادا نہیں کریں گے تو جیسے آپ اپنے غلام کے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے العالمی زیادہ قدرت رکھتا ہے ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین عذاب دینے کی قدرت رکھتا ہے اس لیے اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھے اپنے آپ کو سردار نہیں سمجھے نبی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا الہ اشہدو اللہ, الہ اللہ وحدہ و لا و, و رسولہ پہلے اللہ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پہلے میں اللہ کا غلام اور بندہ ہوں پھر اس کا رسول ہوں جب نبی بھی اپنی غلامی کو اللہ کی غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے تو ہم یہ کیوں سم... نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العین ہمارا مالک ہے اور اس کے ہم غلام ہیں دنیا دنیا کے مالک کے خلاف ورزی سے ہم اتنا ڈرتے ہیں پھر اللہ رب العالمین کے خلاف ورزی سے کیوں نہیں ڈڑتے پہلے جب آپ آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کے جو احکام ہیں کمپنی کے یا جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں اس کے جو ضروریات ہیں آپ کو جو جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں آپ پتہ کرتے ہیں لیکن جب اسلام کے اندر آپ موجود ہیں اس کے تمام قوانین موجود ہیں اور اسی اتنی آسان زبان میں اور اتنی آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے اگر انسان کو ان باتوں پر یقین نہیں ہے تو مر کر کے دیکھ لے کیونکہ قبر سے انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن دونوں شروع ہوگا قبر سے تو یقین نہیں ہے مر کر کے دیکھ لیے انسان کی حقیقت جو خواب وہ دیکھ رہا ہے اور حقیقت کے درمیان ایک ہی فاصلہ ہے موت اور موت ہی فیصلہ کرے گی موت ہی حقیقت کو بیان کرے گی تو اس لیے میرے بھائیوں کل کو کسی نے نہیں دیکھا ہے آج سے اپنی زندگی کی شروعات کریں اور یاد رکھیے اگر آپ نے دوسرے کے ساتھ برائی کی ہے دوسرے کے مرضی کے خلاف کوئی کام کیا ہے جو آپ سے آلہ ہے دنیا کے اندر اس کو منانے کے لیے آپ کو مہینوں لگ جائیں گے سال لگ جائیں گے وہ کہے گا تمہارے کام سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے میں نہیں مان سکتا ٹھیک ہے میں معاف کر دے رہا ہوں لیکن میرا دل تم کو معاف نہیں کر رہا لیکن اللہ کو منانے کے لیے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ایک دعا جو دل سے نکلتی ہے اللہ انی اتوب و اگر آپ نے سچے دل سے صرف اتنا کہہ دیا دل کے اندر پورا اخلاص رہا اور آپ کا پورا عز رہا کہ اب گناہوں کی طرف نہیں پلٹیں گے اور جو گناہ آپ نے کیا اس پر ندامت رہی بس یہ ایک جملہ آپ کے پچھلے پورے گناہوں کو مٹانے کے لیے کرتے تو میرے بھائیو جب تک زندگی ہے علم کے طلب میں اس کو گزارے دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ دونوں کو جمع کریں اور دنیا کو ذریعہ بنائیں آخرت کے حصول کا تو طلب علی سے بہتر افضل عمل اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں یوراد العلم الحب العمل ولیما النشر علم سے مراد یاد کرنا ہے کیونکہ جو آپ کے سینے میں ہے وہ آپ کا علم ہے جو کتاب میں ہے وہ کتاب کا علم ہے آپ پچاس کتاب پڑھ لیں ہزار کتاب ہمارے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے یہ سب موبائل کا ہے پی ڈی ایف کا ہے آپ کا علم وہی ہے جو آپ نے یاد کیا جو آپ کے سینے میں وہ آپ کا ہے اس لیے علم حاصل کیا جاتا ہے یاد کیا جاتا ہے اگر آپ کہیں گے میں پچاس کتاب پڑھاؤں تو ٹھیک ہے بیان کیجئے تو آپ بیان کریں گے تو کتاب کی ضرورت پڑے گی اس لیے تابعین کے زمانے میں جو انسان کتاب کی طرف محتاج ہوتا تھا کہتے تھے کہ اس کے حفظ میں کوئی چیز ہے اس سے حدیث لینے میں احتیاط کرنا چاہیے تو علم کو یاد بھی کریں قرآن مجید کو یاد کریں احادیث کو یاد کریں عالم نہیں بنے لیکن وہ حدیثیں یاد کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی علماء سے سمجھنے کی اس کو کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ حدیث نہیں گویا کہ نبی آپ کے سامنے آ کر کے کہہ رہا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے نکلی ہوئی بات ہے نکلے ہوئے جملے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ سے بات کر رہے ہیں جیسا کہ امام طلبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا من کا بیتی منکان افیبل کتاب پکانے جس کے گھر میں یہ کتاب فرمری موجود ہو تو یہ سمجھ لیں رہے ان سنن اللہ گویا کہ اس کے گھر میں نبی موجود ہے اور بات کر رہا ہے یہ تعبیر امام ترمیری رحم اللہ نے بیان کی کہ حدیث جو آ رہی ہے یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں تم ایسا کرو تم ایسا کرو تم ایسا کرو, تم ایسا کرو اگر یہ تصور آپ کے ذہن میں رہے گا تو سنت کی مخالفت کی جراط آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی یہ کہہ کر کے کہ سنت تو نہیں چھوڑیں گے چلو چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لس تارکن سی کہ میں کوئی بھی ایک ایسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتا کا میں یامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ایک بھی سنت کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اگر میں چھوڑ دیا تو خشیشوں اور ایک لفظ میں پکشا ان عزیز تارک کو صحیح مما کیا نئے امن ابھی فشا انعظیم اگر نبی کی ایک سنت کو بھی میں نے چھوڑ دیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں گمراہی کے راستے پہ چلا جاؤں ابو بکر نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جنہیں جبری لا کر کے سلام کرتے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا سب کے احسان کا بدلہ میں چکا, چکا میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور آشہ محب میں سب سے پہلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے نبی کی ایک سنت کو چھوڑ دیا تو خطرہ ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا صرف ایک سنت کی بات وہ اپنے لیے کر رہے ہیں اور وہ بھی سنت کی تحریر نہیں کیا فلا سنت کوئی بھی ایک سنت جس کو نبی کرتے تھے اگر میں نے چھوڑ دیا تو مجھے اپنے اوپر خطرہ ہے کہ میں گمراہ اور برباد ہو جاؤں گا گمراہی کے راستے پر چلا جاؤں تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام میں علماء صحابہ مفتی شمار کی اجازت مفتی شمار کیے جاتے تھے مفتیان صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی کہ میرے بعد آنا اور مجھے نہیں پانا تو ابو بکر و عمر کے پاس جا کر کے سوال کرنا ان کا یہ احساس ہے کہ ایک بھی سنت کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہم لوگ باضابطہ چھوڑتے ہیں تاکہ یعنی گمراہی کے اندر اور انسان جا سکے اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے مراد یاد کرنا ہے تو علم سے مراد یاد کرنا ہے یاد کریں بچے کو سکھائیں بچے یہ نہیں سمجھے کہ یہ بچے آپ کے ہیں اللہ نے امانت کے طور پہ دیے والا امو یا تفن اللہ و رسول تفنات بچے آپ کے طور پر آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے اس امانت کی حفاظت ویسے ہی کریں جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا انہیں قرآن مجید یاد کرائیں انہیں احادیث یاد کرائیں علماء کی مجلس سے روشناک کرائیں اور ان کی مجلس میں بٹھانے کی کوشش کریں چنانچہ کہتے ہیں کہ یاد کرنا علم ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی علم ہے اور علم کو غور سے سننا کسی بھی مجلس میں کیونکہ علم کو غور سے سننے سے جب آپ غور سے سنیں گے تو جا کر کے بات دل تک اترے گی اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور مشغول ہیں کسی بھی چیز میں اپنی ضروریات میں تو یقین جانے کہ علم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ سے اگر ہم آپ ہم سے بات کرنے کے لیے آئے دور سے آئے بات کرنے کے لیے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنا موبائل لے کے جی فرماتے جائیے میں آپ کی بات سن ہوں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انگوٹھی بنائی چاندی کی اور وہ اچھی لگ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے بار بار اس کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کر کے پھینک دیا کہا کہ تم لوگوں سے اس انگوٹھی نے مجھے مشغول رکھا اگر آپ کسی پر موبائل کو قیاس کر لیں اگر آپ تو مطلب ہم دس آدمی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تقریباً آٹھ سے نو آدمی سب کے سب مشغول ہوتے کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوتا تو ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے جو محبت بانٹیں گے ایک دوسرے کے آپ کا تبادلۂ افکار جو ایک دوسرے سے کریں گے کیسے کریں گے علم کی گفتگو کیسے ہوئے گی جی تمام چیزیں موبائل سے یا اور دوسری چیزوں سے نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی مشغولیت علم کے ساتھ رکھیں کوئی بھی بات کہی جائے تو بالکل غور سے سنیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اللجی میں القول جو غور سے سنتے ہیں بات کو القول سے مراد یہاں پر قرآن و حدیف ہے اقسنا غور سے سننے کے بعد ان باتوں کی جو بتائی جاتی ہے پیروی کرتے ہیں بہتر طریقے سے اپنی مرضی سے نہیں صحابہ کرام کے طور طریقے پر الاحم جو لوگ غور سے سنتے ہیں اور احسن طریقے سے اتباع کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت دیتا اور یہی لوگ عقل مند ہیں کون لوگ جو غور سے قرآن و حدیث کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے اگر اس کا مخالف مفہوم لیں گے تو جو غور سے نہیں سنتے ہیں مشغول رہتے ہیں اور تو جو غور سے نہیں سنیں گے تو پھر وہ عمل بھی صحیح سے نہیں کریں گے تو وہ کیا ہوں گے اقل مندوں کا اگر الٹا لے لیں تو بے وقوف ہوں گے وہ تو اس لیے غور سے سننا مجلس میں کسی مجلس میں بیٹھا ہے پانچ ہی منٹ بیٹھے لیکن غور سے بیٹھے مجلس کی فضیلت میں کل میں نے ایک حدیث بھی صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کی تھی کہ اللہ اور خاص کر کے جب پرانا ہو تو اس کے اندر اللہ کے فرشتے شامل بھی ہوتے ہیں نیز یہ کہ اس مجلس کو اپنے فر سے ڈھک لیتے ہیں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے سکونت اور شمانینت نازل ہوتی ہے اور اللہ ان لوگوں کو جو اس مجلس میں قرآن و حدیث کے مجلس میں بیٹھے ہیں وہ دا کرم من حقیمن اللہ اپنے پاس ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں فلاں میری بات سننے کے لیے بیٹھا ابن رحمہ اللہ کہتے ہیں ول اسما او ول انسوا کہ غور سے سننا بھی ہے علم سے مراد یاد کرنا ہے عمل کرنا ہے علم کو غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا جب کوئی اپنی بات کہہ لے پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اشکال ہے کوئی سوال ہے تو آپ کریں بیچ بیچ میں سوال نہیں کریں یہ آداب ہے آداب طلب العلم اور خاص کر کے اس باب میں جو سب سے بہترین کتاب ہے الجان اخلاقووی و آداب خطیب البغدادی رحمہ اللہ کی بہت ہی بہترین کتاب ہے طلب طالب العلم کے لیے بھی اور اس کا ادب کیسے ہونا چاہیے متعلم کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ اس کے اندر انہوں نے بہت سے آثار نقل کر کے بہت سے آثار صحیح ہیں نقل کر کے انہوں نے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو پورے خاموشی کے ساتھ ہو اور اس کے بعد ون نشر جب آپ علم کو یاد کر لیں اس کے مطابق خود بھی عمل کریں پھر اس کو غور مجلس میں کہیں بیٹھتے ہیں غور سے سنیں اور خاموش رہیں تو اس کے بعد آپ کو نشر کرنے کی پھیلانے کی توفیق اللہ حب العالمین دیتا ہے اس کے بعد سفیان ایک نعین رحمہ اللہ سے ہے انہوں نے کہا اج الناس سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے اج الناس من طرح ما مایا جو وہ جانتا تھا جس جو اس کے پاس علم تھا وہ اس کو چھوڑ دیں یعنی علم حاصل کرنے کے بعد علم کے راستے کو چھوڑ دے وہ عالم اناس اور سب سے بہترین شخص وہ ہے علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ جانکار یا بہترین عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے علم کے مطابق عمل کرنا یہ سب سے بہترین چیز ہے اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اس تعلق سے کل بھی کئی آثار گزر چکے ہیں کہ علم کے مطابق اگر کسی کے پاس عمل نہیں ہے تو اس کے علم کا فائدہ نہیں ہے یعنی وہ چراغ جلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس چراغ کے نیچے جو ڈبا ہے اس میں تیل نہیں ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ علم و عمل دونوں کو ساتھ لے کر کے چلیں کیونکہ سب سے پہلے اللہ آپ کی دعوت کے بارے میں نہیں آپ کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا پھر آپ نے جو سیکھا دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں یہ دوسرے نمبر پر ہے اس لیے اپنی بھی اصلاح کریں علم کا پہلا مقصد اور شفیان سفیان اصوری رحمہ اللہ سے منقول ہے وہ کہتے ہیں ہم نے علم حاصل کیا دوسروں کے لیے کہ علم حاصل کریں گے اس کو سکھائیں گے اس کو سکھائیں گے اور عموماً ہوتا ہے نا ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے یہ اثر ہم کو ملا ہاں یہ والی تقریر میں بہت کام آئے گی لوگوں کے اوپر بہت اثر کرے گا حالانکہ اسی اثر کے خلاف اسی اثر کے خلاف ہم خود عمل کر رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ نصیحت ہے لوگوں کو ایک نفسیاتی چیز ہے عموماً لوگ ایسا سوچتے ہیں سفیا کہتے ہیں میں نے علم لوگوں کے لیے حاصل کیا تو اب تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے ہمارے دل کو ایسے بنا دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم حاصل نہیں کرنے لگے یعنی صرف اور صرف ہم نے صرف اور صرف اپنی نیت کو خالص کیا اللہ ربد العالمی تو آپ سب سے پہلے علم کے ذریعے سے اپنی اصلاح چاہیں آپ یہ سوچیں کہ اس چیز کے سب سے زیادہ محتاج ہم ہیں اگر اس علم کا فائدہ سب سے زیادہ آپ کو پہنچ گیا یا آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ شاء کافی ہوگا تو یہ دعات کے لیے دعات کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بارے میں پہلے سوچیں پھر اس کے بعد دوسرے کے بارے میں سوچیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کرو تو خود سے دعا کی شروعات کرو پھر جو اقارب ہے عزیز ہے اور اس کے بعد جو لوگ ہیں ان سے دعا کی شروعات کرو دعوت کی بھی شروعات خود اپنے نفس سے کریں آپ دیکھیں تمام احادیث جو آپ تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں اس حدیث کے مطابق اور موافق کتنا عمل ہے میرا اور کتنی مخالف ختم کرتے ہیں یہ اسی کو کہتے ہیں محاسب نفس تو جا کر کے آپ کی دعوت مؤثر ہوگی آپ دعوت دینے نہیں جا رہے بلکہ آپ اپنی جنت کمانے جا رہے ہیں تو آپ جنت کمانے کے لیے کھوٹے سکے سے جعلی نوٹ سے جنت کیسے خرید سکتے ہیں جعلی عمل سے جعلی قول سے جنت کیسے خرید سکتے ہیں جعلی عمل جعلی قول وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیان کرے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس لیے ہر نظام پر پہلے اپنے آپ کو تولے ہم کتنا کھڑے ہیں اس کے بعد ہی جا کر کے وہ چیز اثر کرے گی کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو جب انسان خود اپنے آپ کو سمجھے گا مجھے اصلاح کی ضرورت ہے مجھے اصلاح کی اس کو کہتے ہیں رب کے سامنے ذلیل ہونا اور جو جتنا ذلت رب کے سامنے اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اسے اسی قدر بلند کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت کیوں ملی ہر دل میں نبی کی محبت کی کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے بالکل ذلیل بندہ سمجھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے کیونکہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے کا مطلب اللہ کے سامنے جھکے رہنا سجدہ ایک زیادہ سے زیادہ کرنا اس کی عبادت زیادہ کرنا تو اس لیے میرے بھائیو کوئی بھی عمل کرے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کوئی بھی علم حاصل کرے اس کے اوپر تولے کہ آپ کا عمل اس کے مخالف ہے یا موافق ہے انہوں نے کہا وہ عالم الناس بہترین عالم وہ ہے لوگوں میں زیادہ جاننے والا وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور سب سے افضل شخص وہ ہے جو علم بھی حاصل کرتا ہے عمل بھی کرتا ہے اور اللہ کی خشیت یعنی اس کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے خشو اور خضو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر یعنی اس کا علم اس کو تکبر کرنے تو مجبور نہیں کرتا ہے بعض علماء کہتے ہیں آپ عطل علم کہ علم کی آفت یعنی علم کے اثر کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ تکبر گھمنڈی کہ لوگوں کو تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے تکبر کی تاریخ کیا ہے الکبر کیا ہے بطر الحق و غمت الناس کہ حق کا انکار کرنا لوگوں کو حقیر جاننا حق کا انکار کرنا اگر مثال کے طور پر میں نے کوئی غلطی کی آپ نے ٹوکا میں کہوں گا کہ آپ کو کیا پتا میں آٹھ سال کے حریف پڑھ رہا ہوں آپ مجھے پڑھانے کے لیے آئے حالانکہ میں غلط ہوں اور اسی طریقے سے لوگوں کو حقیر جاننا میں نے ایک مرتبہ سمجھایا نا آپ کو آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ آپ حقیر جاننا ہے وہ آپ کے لیے جو سامنے والا آپ سے سو مرتبہ پوچھ رہا آپ کی جنت بن کے آیا کیا پتا کہ یہ آپ سے سمجھ لے اور زندگی پر عمل کرے آپ کے لیے دعائیں کرے اسی کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو جو گناہ ہے اس کو معاف کرے اور آپ کے اعمال اور درجات کو بڑھائے تو داغی کو ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے امام بخاری رحمہ اللہ دس سال کے تھے ایک علم حدیث کی مجلس میں انہوں نے شرکت کی اپنے ہی گاؤں میں اور شریک ہوئے تو انہوں نے ایک صنعت سنی جو کہ صنعت صحیح نہیں تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے جو صنعت پڑھی ہے دس سال کے تھے آپ نے جو صنعت پڑھی ہے وہ صنعت صحیح نہیں ہے تمام لوگ بھڑک اٹھے اتنے بڑے عالم کو اور محدث ابن حافظ نے اس نے ذکر کیا ادس ساری میں اتنے بڑے عالم اور محدث کو تم کہتے ہو صنعت صحیح, صحیح نہیں ہے تو اس محدث نے کہا ارے تم لوگ خاموش رہو تو امام بخاری رحم اللہ کو کہا یا غلام کئی کا بچے تمہیں کیسے پتا کہ یہ صنعت صحیح نہیں ہے ایک راوی کا نام تھا انہوں نے کہا یہ رابی فلاں راوی سے کبھی بیان نہیں کرتے اگر آپ کے پاس نسخہ موجود ہے تو جا کر کے گھر میں دیکھیے وہ محدث گئے اندر جا کر کے انہوں نے دیکھا اور آ کر کے کہا آ یا پتہ تم صحیح ہو میں غلط ہوں تو حق کا اعتراف کرنا اگر غلطی پر ہے یہ آپ کے سی نفس یعنی آپ کا دل اچھا ہے اعتراف حق کی دلیل ہے تو اس لیے اگر کوئی آپ کو ٹوکے کہ مولانا صاحب آپ نے ایسا کہا تھا میں نے آپ کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے آپ اپنی انتشاری دکھائیں آپ قبول کریں اس کو آپ کے دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو کوئی نہیں سمجھا سکتا یا ہم کسی کو ایک ہی مرتبہ سمجھا سکتے اس سے زیادہ بھی اگر ہزار مرتبہ دعوت کے میدان میں صبر سب سے بڑی چیز ہے آپ کے ہزار مرتبہ کوئی پوچھتا ہو آپ کا فرض ہے اس کو سمجھانا اس لیے آپ کو داعی کہتے ہیں اور داعی از اللہ اگر آپ ایل سی ہیں بادشاہ کے تو اپنے آپ نے لیے کتنی فخر کی بات سمجھتے ہیں اور جب آپ ایل سی ہیں اللہ رب العالمین کے تو کتنی فخر کی بات تو اس ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ افضل اللہ کی اکش عملہ سب سے افضل وہ انسان ہے جس کے دل میں کبر نہیں ہو بغض نہیں ہو اللہ کا ڈر ہو اور اج سو انکشاری ہو یہ حدیث ہے اور یہ عظیم حدیث ہے ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کی ابو الدرزہ رضی اللہ عنہ کی یہ عظیم حدیث ہے ایک آدمی آیا ابود رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا یا ابدردا مدینہ مدین صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابود رضی اللہ عنہ بسرا میں رہتے تھے مدینہ سے ایک آدمی وہاں سے ابو دردار رضی اللہ عنہ کے پاس گیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے ان کو کہا کہ میں صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے بسرا آیا تو آپ لوگ جو دور دور سے آئے ہیں یا اپنے گھر ہی سے چل کر کے آئے ہیں ایک نہیں کئی احادیث سننے کے لیے تو کیا یہ خیر و بھلائی کا کام نہیں ہوگا یقیناً ہوگا تو آپ کسی بھی کام کو کریں آپ سوچیں کہ نبی صلیم نے کہا القا کا بیوج ہند تبس سم کفی وجہ عقیق کا مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا رہے خوشی کے مارے یہ صدقہ ہے تو پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں عزیفہ تو انہوں نے کہا کہ میں مدینے سے صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے میں اس کو سننے کے لیے آیا ہوں تو صحابی نے کہا ابو دردہ رضی اللہ نے تجارت کے غرض سے نہیں آیا ہوں صرف علم کے غرض سے آئے ہو تو اس نے کہا خال نہیں میں تجارت کے غرض سے نہیں آیا ہوں ولا بغا اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں ہے کہا بالکل نہیں ہے صرف اور صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا من تلک طریقا تلکن سبھی علما لہ بھی تریقنج کہ جو انسان علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے یہاں پر کیا ہے علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے اللہ رب عالمی جس راستے کو اختیار کرتا ہے علم کے راستے کو علم شریعت کے راستے کو اس راستے کو جنت والا راستہ بنا دیتا جنت اس کے لیے آسان کر دیتا پر ان نلملا اب اس کے بعد بشارت دیکھ کے ان لوگوں کے لیے جو لوگ باضابطہ علم حاصل کرتے ہیں علماء کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں یہ تو صرف فرشتوں کا اکرام فرشتے آتے ہیں جو طالب علم چلتے ہیں نا ان کے نیچے فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں تاکہ طالب علم اس کے اوپر چل سکے فرشتوں کے پر کا ذکر کل آیا تھا جبریل علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دیکھا جبریل کو ایک پر ان کا ایک جناحد القفق کہ ایک پورے آسمان کو ڈھکے ہوا تھا ان کے پاس جو پر تھے وہ چھ پر سے زیادہ تھے ستنی عتی جنا فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں طالب علم جو کام کرتا ہے اس خوشی میں تاکہ طالب علم اس کے پر کے اوپر چل پائے ایک آدمی خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے محدثین یعنی طب تابع طابعین تابع کے زمانے میں وہ مشخرہ کرتا تھا متخرا کرتا تھا مزاق کرتا تھا تو اس نے کہا کہ آج, اس نے کہا آج میں اپنی چپل میں کیل لگا کے چلوں گا تاکہ فرشتوں کے پر کو زخمی کر سکے چنانچہ وہ راستے میں نکلا اور لوگوں کو وہ کہتا تھا کیونکہ جو محدثین ہوتے ہیں نا عموماً آج تک وہ چیز باقی ہے وہ اپنے شیخ کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ چیز آج بھی اگر آپ مدینے میں جائیں گے کلی حدیث میں جائیں گے دیکھیں گے شیخ کے پیچھے بھاگتے ہیں شیخ یہ رہ گیا یہ رہ گیا وہ پوچھتے رہتے ہیں یا علم حدیث کے لیے دوڑ کر کے جاتے ہیں تاکہ اگلی جگہ کوئی نہ لے جائے تو ایسا اس زمانے میں بھی تھا تو لوگ دوڑتے تھے تو یہ کہتا تھا دوڑو نہیں فرشتوں کا پر ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آج نکلوں گا کیل لے کر کے تاکہ فرشتے کے پر کو زخمی کر سکوں خطیب بغدادی رحم اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ نکلا راستہ پر قدم رکھا اور اس کے پورے جسم کے اندر شلل ہو گیا پیرالائز ہو گیا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ایسے بہت سارے واقع اس نے بیان کیا جس نے دیکھا ہے یہ خطی بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تو آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مزہ آ ایسا کیسے ہو سکتا مت کہیے آپ یہ کہیے کہ ہاں میری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکے ہم سے زیادہ عقل رکھنے والا اس چیز کو سمجھے گا جب وہ چیز صحیح سے ثابت تو حقیقت میں اپنے فر کو رکھتے ہیں حقیقت میں تو آپ سوچنے کہ جو فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہو اور اتنی عظیم مخلوق ہو فرشتے وہ ایک طالب علم کے لیے اپنے پر کو جھکاتے ہیں تو پھر اللہ العالمین نے ایک طالب علم کے لیے کتنی عظیم نعمتوں کو تیار کر رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم فرشے کے لیے طالب علم کے لیے فرشے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں وہ علم اور اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کتنا عظیم رکھا بھی ہم چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے کیا ملے گا وہی پانچ وقت کی امامت وہی پانچ ہزار, ہزار روپے یہ چھوٹی سوچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے آپ پہلے غور کریں کہ آپ آپ کی کس کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی نگرانی میں اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ان طالب علم فلما ایک طالب علم یا ایک عالم جو سکھا رہا ہے آپ کو یا وہ جو آپ سے سیکھ رہا ہے زمین میں آسمان میں کتنی مخلوق ہے پرشتوں کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسند احمد کی صحیح روایت ہے بیت المعمور کابے کے سامنے بالکل اوپر میں روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے عبادت کرتے ہیں اور یہ جب سے دنیا قائم نہیں ہے تب سے بلکہ فرشتے کا وجود جب سے ہے تب سے یہ بات چل رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ ستر ہزار فرشتے بیت المعمور میں عبادت کرتے ہیں اور جب یہ فرشتے عبادت کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن تک ان پرشتوں کی باری نہیں آئے دوبارہ یعنی گنتی سے باہر ہے تو آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے فرشتے بھی ہیں سورج چاند بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی جتنی مخلوقات ہیں آسمان میں تمام کی تمام زمین میں جتنی مخلوق ہے پیڑ پودے جانور کیڑے مکوڑے جتنی بھی مخلوق ہیں انسان جنات سب کے سب اور سمندر میں جتنی بھی مخلوق ہے مچھلی ہو بڑی ہو چھوٹی ہو کسی بھی قسم کی ہو کوئی بھی جانور ہو آسمان کی تمام مخلوق زمین کی تمام مخلوق اور سمندر کی تمام مخلوق ایک طالب علم کے لیے اور ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ان تمام مخلوقات میں اگر اللہ نے صرف ایک مخلوق کی دعا صرف ایک انسان کی دعا یا ایک جانور کی دعا آپ کے حق میں قبول کر لی تو کیا آپ اللہ بلا آپ کے گناہوں کی مغفرت نہیں کرے گا اتنے لوگ اتنی مخلوقات ایک طالب علم کے لیے مقبرت کی دعائیں اس وقت تک کرتی رہتی ہے جب تک وہ علم سکھاتا ہے اور علم سیکھتا رہتا ہے آپ یہ سوچیں کہ صرف علم سیکھنے کی وجہ سے بونس میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ گناہ معاف کروانے کے لیے آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے مخلوق کو تیار کر رکھے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ تیرے راستے میں لگا ہے اس سے کوئی لفش ہو جائے خطا ہو جائے اے اللہ تو اسے معاف کر اے اللہ حب العالمین تو اسے معاف کر یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ ہمارے اندر عوام میں خاص کر کے یہ چیز ہے کہ ان کا عالم فرشتہ ہو انسان نہیں ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ عالم ہو امام صاحب ہو فرشتہ ہو انسان نہیں یعنی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی فرشتہ ہو انسان نہیں کا مطلب کوئی غلطی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی عالم اگر غلطی کرتا ہے تو وہ انسان ہے انسانی تقاضے کے مطابق آپ خود سوچئے کہ اگر آپ اس جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے جو اس لیے علما کو زلیل نہ کریں ائمہ کو زلیل نہ کریں کیونکہ آج کے زمانے میں علماء اور ائمہ پائے جاتے ہیں بہت بڑی بات ہے ورنہ اس اتنے کے زمانے میں کون چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائے اور پھر اس کے بعد آپ حکومت بھی جتاتے ہیں اگر آپ عالموں کے بارے میں سنیں گے ہم لوگ جو یہاں تک آئے ہیں یا آپ لوگ جو یہاں تک آئے ہیں اپنے کام کو چھوڑ کر کیا ہیں کس لیے آئے ہیں تاکہ جنت حاصل کریں جو لوگ نہیں سیکھ ہیں ان کو کیا پتا کہ کی نوقات کی کیا اہمیت ہے ایک چھوٹا سا بچہ جب وہ آٹھ سے دس سال کا ہوتا ہے اس کے والد اس کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں مدرسے میں وہ ہچ کرتا ہے محنت کرتا ہے اور مدرسے میں جتنا کھانا ملتا ہے اس کو بیان کرنے کا یہاں پر موقع بھی نہیں ہے اور بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور جو, جو جن لوگوں نے مدرسے کا دورہ کیا آپ جائیں دیکھیں ایک چھوٹی سی جگہ سونے کے لیے ملتی ہے وہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے ابھی جسے ماں کی محبت کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے باپ کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کو چھوڑ کر کے ایک مدرسے میں رہتا ہے قرآن کی تعلیم حفظ حدیث کرتا ہے کھانا وہی کھاتا ہے جو روکھا سوکھا ملتا ہے بہت اچھا کھانا نہیں ملتا ہے مدرسے کے اندر وہ روکھا سوکھا کھاتا ہے اس کے بعد علم حاصل کرتا ہے علم, علم حاصل کر کے جوان ہوتا ہے اور جوان ہو کر کے جوانی میں اس کے بڑھے ماں باپ یعنی بچپنے میں جب اس کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انہیں چھوڑ کر کے مدرسے میں ہوتا ہے اور جب یہاں پر جوان ہو جاتا ہے اس کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اس وقت اس کے ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کا سہارا بنے وہ انہیں چھوڑ کر کے دعوت کے میدان میں ہوتا ہے اب سوچے اس سے بڑی قربانی ایک عالم کیا جا سکتا ہے آج کے زمانے کے حساب سے جو آج چل رہا پھر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں اس سے بھی زیادہ قربانی تھی اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے اس لیے میرے بھائی علماء علما کی عزت کریں ان کو دیکھیں کہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اور نہیں بھی عزت کریں گے آپ اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لیں گے تو یاد رکھیں آپ اچھالیں آپ لیں دوسرا آدمی اچھالیں زمین آسمان اور سمندر کی تمام مخلوقات اس کے مقبرت کے لیے دعا کریں رہی آپ اپنی خیر منائیں کہ ایک عالم کی غلطی کے پیچھے لگنے کی وجہ سے اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عام آدمی کے پیچھے مسلمان عام مسلمان کلمہ پڑتا ہے عمل کرتا ہے ایسے مسلمان کے گناہوں کو اچھالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے لگ جاتا ہے جب ایک عالم کے گناہ کو یا اس کے عمل کو غلط عمل کو اچھالے گا انسان لوگوں کے سامنے تخت اضوام کرے گا تو سوچیں اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس لیے میرے بھائیوں علماء کی بہت قربانی ہوتی ہے آپ سوچیں غور کریں ایک مدرسے میں جا کر کے پڑھیں نہیں یقین ہے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ علم بہت آسان کام ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ایک کام کریں جو آپ کی دولت ہے وہ دولت اس کے نام کر دے جو عالم ہے آپ کو جنت چاہیے جو عوام ہیں ان کو جنت چاہیے تو ایک کام کریں جو آپ کے پاس پوری دولت ہے ایک عالم کے نام کر دیں اور اپنے بچے کو اس عالم کے پاس رکھیں اچھے عالم کے پاس پانچ سال میں وہ آپ کے بیٹے کو عالم بنا دے گا اور اس کے ساتھ وہی ٹویٹ کیا جائے گا جا جو آپ اس عالم کے ساتھ کرتے آپ برداشت کریں گے میرے بھائی آپ پہلے میدان میں اتر کر کے دیکھیں اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص کر کے ہمارے ہندوستان کے مدارس کے اندر اور اس کے بعد جا کر کے اس قسم کے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آتے یہ نہیں سمجھے کہ یہ محتاج ہوتے ہیں یا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کو سکھانا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہی افادہ اور استفادہ کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ علماء کے درمیان ہوتا ہے لیکن دراصل ہماری نگاہ میں ہمارے دلوں کے اندر علم شرعی کی حیثیت کم ہے اس لیے اس کے حاصل کرنے والے کو ہم کم تر سمجھتے ہیں آپ سمجھیں کوئی بات نہیں اور عزت کے لیے کافی ہے نا وہ اپنا پر تو بچھا رہے ہیں پوری دنیا کے مخلوقات مفرت تو کر رہی ہیں نا. اللہ نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو شامل کیا ہے نا. اس سے بڑھ کر کے عزت کیا ہو سکتی ہے اور علماء کو بھی چاہیے ہم جیسے لوگوں کو کہ اپنے آپ کو احساس کمپنی کا شکار نہ بنا ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہم کیسے ان سے بات کریں ہم تو ان سے کم ہے کیسے کم ہے کیسے کم ہیں؟ اس کا مطلب آپ نے علم کو حاصل ہی نہیں کیا فرشتے آپ کے ساتھ ہیں پوری دنیا کی مخلوق آپ کے ساتھ ہے ان تمام کا خالق آپ کے ساتھ ہے پھر بھی آپ کم ہیں ایک اکیلے اکیلے عالموں کے ساتھ جب اتنی بڑی فوج ہے دعائیں کر رہی ہیں مقرر مطلب کی دعائیں کر رہی ہیں فرشتے عزت کے لیے اتر رہے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو سمجھتے کمتر نبی کے وارث ہیں آپ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کم تر ہیں اللہ علیہ السلام. اس سے بڑی احساس کمتر کچھ ہو ہی نہیں سکتی اس لیے میرے بھائیو علم حاصل کرنے والا سوچے کہ وہ کس میدان میں ہے کن لوگوں کی نگرانی میں علم حاصل کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے اور کن لوگوں کو دعوت دے گا تو میرے بھائیو علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ فضیلت ہے اگر آپ ان تمام فضیلتوں کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ یقیناً پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور علم کے اندر ایک دن گزارنا ایک طرف کیونکہ آپ کا وہ ایک دن گزرے گا اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ قال اللہ قال الرسول دنیا میں گزرے گا فلاں سیاستدان نے ایسے کہا میرے بچے نے ایسے کہا میرے فلاں رشتے نے ایسے کہا آپ سوچیں کہ آپ کا یہ ایک دن اور دنیا والوں کے ساتھ جو عام زندگی میں باتیں کرتے ہیں وہ پوری زندگی دونوں کیسے برابر ہو سکے اس لیے احساس کمتنی کا کبھی شکار نہیں ہو اگر آپ کو کوئی ذلیل کرنے کی کوشش بھی کرے تو آپ سمجھے کہ اس ذلت میں ہماری عزت ہے کیونکہ اگر اس کو اہمیت معلوم ہوتی تو یہ ہماری عزت کرتا اس کو خود اپنی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے یہ میری عزت کیا کرے ہمیشہ ہر برائی کے اندر بھلائی کا پہلو اپنے لیے تلاش کریں تاکہ آپ اپنے دل کو مضبوط کر سکیں اس کے زلیل کرنے سے کیا ہوگا من کان یرید العزت فللہ اللہ عزت اللہ کے لیے عزت ہے اس نے مجھے اتنی عزت دی کہ اس راستے پر گام کیا جو راستہ جنت ہو جاتا ہے تو آپ ہار کر کے تھک کر کے کسی کی باتوں سے تکلیف اٹھا کر کے آپ پیچھے نہ ہٹے دعوت کے میدان میں رہیں اور اس سے بہترین اور افضل تریق افضل راستہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا چنا چیز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایک عبادت کرنے والے کے اوپر جس کے پاس کم علم ہو اور جو انسان عالم ہو اس کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ستارے کتنے ہوں گے اس کو گنتی نہیں کر سکتے آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں اس کو آپ گنتی نہیں کر سکتے چاند کو ان تمام کے اوپر فضیلت حاصل اسی طریقے سے ایک عالم کو تمام عباد کے اوپر جتنی بھی عبادت کرنے والے ان کو فضیلت حاصل ہے اور میں بار بار کہہ چکا اس فضیلت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تکبر کریں اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے فضیلت کا کہ دوسرا انسان ہم کو عالم سے کچھ زیادہ سمجھنے لگے اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیں آپ اس میدان میں احساس کم تری کے شکار نہیں ہیں صلی اللہ نے علم کی فضیلت علماء کی فضیلت جو بیان کی ہے تاکہ انسان کو علم حاصل کرنے میں رغبت کو اور لوک علما کی توہین نہ کریں فضیلت اگر تکبر تو مستقظم ہوتا ہے کہ آپ کو فضیلت ہے تو آپ کہیں میرے لیے تو تم, تمام لوگ دعا کرتے ہیں جتنے بھی جتنا بھی گناہ کرے کوئی حل کی بات نہیں اس کا مطلب آپ خود علم کی توہین فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے آپ کا دل مضبوط ہو آپ کو خوشی حاصل ہو اور آپ مزید علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان تمام مخلوقات کی مزید دعائیں آپ کے حق میں ہو اور آپ کے لیے مزید مغفرت کی دعا کریں اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں اب جیسے دیکھیے مثال کے طور پر میرا کوئی بیٹا ہے ہم ایک تاجر ہیں میرا بیٹا ہے بے نوازی ہے روزہ نہیں رکھتا ہے بدتمیز ہے آوارہ ہے ایک مثال ہے کسی جرم میں پولیس نے اس کو پکڑ لیا کسی جرم میں پولیس نے اس کو پکڑ لیا جیل میں بند کر دیا اپ میں ڈال دیا میرا بیٹا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کا بالکل لیا نافرمان کیا میں یہ کہہ کر کے کہ چھوڑ دوں گا اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے چھوڑو جاؤ مرے وہ جتنا بھی گڈیا رہے ایک باپ جائے گا پیسے دے کر کے اس کو چھوڑوانے کی کوشش کرے گا اس کی تمام غلطیوں کو معاف کرے گا اس وقت وہ جو بھی کرتا ہے جو بھی پن جو بھی گناہ کرتا ہے کہے گا چھوڑو میرا بیٹا ہے اس کو آزاد کر دیا جائے یعنی آپ کا بیٹا ہزار غلطی کرے آپ کا وارث ہزار غلطی کرے تو آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں اور نبی کے وارث سے غلطی سے ایک غلطی ہو جائے تو آپ اس کو اس پوری دنیا کو سر پر اٹھا دیتے ہیں ایک اگر علی سے فلاں عالم نے ایسا کر دیا ان سے ایسی غلطی ہوگی تو میں نے کہا نا لوگ سوچتے ہیں کہ عالم انسان نہیں ہو فرشتہ ہو کہ اس سے کوئی بھی غلطی نہیں ہو میرے بھائی جیسے آپ کا بیٹا ہے وہ عالم بھی کسی کا بیٹا ہے جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے اور وہ ایک بھی نیکی نہیں کرتا ہمیشہ برائی کرتا ہے یہ عالم ہے جو نیکی کرتا ہے نیکیوں کو پھیلاتا ہے اس میں سے غلطی ہو سکتی ہے یہ چیز ہم اپنے ذہن کے اندر لے کے چلیں کہ کوئی عالم سے غلطی ہو سکتی ہے اس غلطی کو ہم اس کے اور اس کے رب کے درمیان چھوڑ دیں گے کیا پتہ جتنی بڑی غلطی ہے اس سے بڑی اس نے توبہ کی ہو اور غلطی کا بدلہ اسے غلطی کے بعد توبہ کا بدلہ اسے اتنا عظیم ملا ہو کہ اس غلطی کی کوئی حقیقت اللہ کے سامنے نہیں رہ جو غامیہ خاتون جو صحابیہ تھی انہوں نے ذنا کیا اور اس کے بعد آ کر کے توبہ کیا اور رجم ہوا اس کا تو بعد صحابہ کرام نے جب اس کا خون پڑا ان کو تو بعد صحابہ کرام نے اس کے اوپر کراہیت و ناپسندیدگی کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کلا تم کراہیت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے اس خاتون پر اس سے بڑی توبہ کیا کر سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان توبہ کے لیے اللہ کے حوالے کر اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقو بچن اس نے ایسی توبہ کی اس خاتون نے اکیلے لو اقسمت اور لوق بین سبعین من اہل المدینہ کہ اگر اس کی شعبہ کو مدینہ کے ستر آدمیوں کے درمیان تقسیم کی جائے تو اللہ ان تمام ستر آدمیوں کی توبہ کو قبول کر ایک خاتون کی تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے یہ صحابیہ کی بات ہے ایسے صحابی کے سلسلے میں ایسے ہی بخاری معاذ مالک رضی اللہ عنہ تو, تو آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی سے غلطی ہوتی ہے تو وہ عالم نہیں ہے عالم ہے غلطی کر سکتا ہے اور اس عالم کو بھی چاہیے کہ غلطی کرے تو فوراً اس کی اصلاح کرے اور ہر قدم کو پوک پھوک کر کے رکھے جیسا کہ میں نے کہا کر کہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے پیچھے ہزاروں ہیں جو آپ کو ہمیشہ واچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگے اور ہمیشہ آپ یاد رکھیں 99% نائن آپ کی غلطیوں کو نکالنے میں لگے اچھائی کو سننے والا ہی آدمی اگر یہ چیز رہے گی تو آپ بہت قدم پھوک کھوک کر کے رکھیں تو اس لیے نبی صلی اللہ فرمایا انلما رس المبیا امبیا کے وارثین حقیقت میں علما ہی ہوتے ہیں ان المبیا لمح دینا درہم کہ امبیا نے وراثت میں ندینار چھوڑا ندی درم چھوڑا انما ورس العلم وراثت میں انہوں نے علم کو چھوڑا فمن اخذ اقدی فمن اقدی اقادبی حق دھی او بے حق دن جو علم حاصل کرتا ہے وہ پورے بہترین اور زیادہ مقدار میں علم کو اپنی جھولی میں سمیٹ لیتا ہے تو علم کی فضیلت میں یہ حدیط ابو دردار ربی اللہ عنہ کی ایک ہی حدیت کافی اگر انسان چاہے تو تو علم حاصل کرنے والے دعوت کے راستے میں کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھے اللہ نے آپ کو کمتر نہیں کیونکہ جب انسان کو خود فضیلت اپنی نہیں معلوم ہوتی ہے نا تو وہ انسان اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھتا ہے بہت اونچے ہیں اس لیے اس اونچائی پر رہ کر کے بات کریں اور سوچیں کہ جو انسان اونچا ہوتا ہے تمام انسان اس کی اچھائی یا برائی سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو احساس کم تری کا شکار نہیں ہونا ہے اور علم کی جو پذیرت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے علم کو سیکھنا بھی ہے اور سکھانے کی حد تل انکان کوشش بھی کرنا ہے اب دوسرا بات ہے کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے چلو دو چار درس سن لیتے ہیں بات ختم کوئی نیت نہیں تھی بس آیا چلے اب سعودی عرب میں ہے فلاں شیخ کا ہے اچھا بولتے ہیں چل یہ چل کر کے سن لیتے کوئی نیت نہیں لیکن جب آیا احادیث سنا اس کی نیت بدل گئی چنانچہ اس سلسلے میں ایک اثر ہے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں طلبنا نہ العلم اما النا پی کبھی اونی کیا ہم نے اس علم کو حاصل کیا کوئی نیت نہیں تھی بس علم حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے اس زمانے میں علم کا دور دورہ تھا ہم بھی چلے گئے تم مرض اللہ پھر اللہ نے نیت دیا یعنی اخلاص اللہیت دیا نیت کو درست کرنے کی توفیق دیا کہ ہم اس علم کو خود اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے حاصل کریں اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کریں نبی کی شفاعت حاصل کرنے اس کے لیے اس علم کو طلب کریں اور حاصل کریں تو اگر کسی انسان کے شروع میں نیت دگمگاتی ہے بعد میں وہ اصلاح کر لیتا ہے تو پہلی چیز جو دگمگا رہی ہے اس کا اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہے لیکن اگر کوئی انسان پہلے مخلص ہو بعد میں پھر ریاکار ہو جائے بعد میں شہرت پسند ہو جائے تو یاد رکھیں کہ پھر اگلا پچھلا سب پانی میں مل جاتا ہے ملیا میٹ ہو جاتا ہے تو نیت کی ہمیشہ تجرید کرتے ہیں سفیا نصوری رحم اللہ کہتے ہیں اسد تقل بنا لیے نیت سب سے زیادہ بدلتی رہتی ہے ابھی آپ آئے مسجد کے اندر ابھی آپ سوچنا ایک دم خلوص جداہیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اس نیت کا اثر پہلی رقط میں رہتا ہے پوری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف رہتی ہے آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ فعلم تکن ترا ہو فن ہوراق والا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا میری عبادت میں. دوسری رکعت میں فوراً نیت بدل جاتی ہے مشغوریت آ جاتی تو اس لیے ہمیشہ ہما وقت ضرورت ہے ہمیں کہ تجدید نیت کرتے رہیں اپنی نیت کا محاصرہ کریں ہم تو ابھی علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے نیت کیے ہوئے اس کے بعد ہم نے سوچا فلا جگہ میں تقریر کرنے کے لیے جاؤں گا تو مجھے اتنا پیسہ ملے گا ایک مثال ہے جو عام طور پر مشہور ہے اس لیے میں دے رہا ہوں یہاں نیت بدل گئی نیت بدل گئی تو اسی کو کہتے ہیں فوراً نیت بدل فوراً آپ اللہ سے استقبال کیجئے اور پھر اپنی نیت کو درست کیجئے سلف ایسا ہی کیا کرتے تھے ہمیشہ اپنی نیت کا محاسبہ کیا کرتے تھے اس کے بعد دوسرا باغ ہے <تصفيق> باب التوبیخ لمن یقلب العلم لغیر اللہ آپ یاد رکھیں کہ جن کے رتبے میں سوا ہے ان کو سوا مشکل ہو جو لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں کل بھی میں نے کہا تھا ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی سمجھی جاتی ہیں تو اس لیے جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کو ہمیشہ صحیح مسار پر صحیح طریقے پر رکھنے کے لیے علماء نے ان حادثوں کو ذکر کیا ہے جن حدیثوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کی توبیق کیا ہے جو علم کو اللہ کے لیے حاصل نہیں کرتا چنانچہ یہ باب ہے زجر و توبیق ڈانٹ پھٹکار ان لوگوں کے لیے ان طالب علموں کے لیے جو علم اللہ کے لیے حاصل نہیں کرتے یا تو دنیا کے لیے یا دنیاوی مال و زر کے لیے شہرت کے لیے اس کے لیے حاصل کرتے ہیں اس باب کا بیان اس میں وہ احادیث لائیں گے یا وہ آدار لائیں گے چنانچہ لقمان حکیم صورت لقمان انہی کے نام سے ہے اختلاف ہے لقمان حکیم نبی تھے یا کسی نبی کے ماننے والے تھے اس میں بہت اختلاف ہے بعض لوگوں نے نبی کہا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے, کسی نبی کے ماننے والے تھے کچھ بھی رہے لیکن وہ ایک مومن تھے کتنا ہے وہ مومن تھے ان کے نام سے صورت ہے ان کی حکمت کافی مشہور ہے اور موحد تھے کیونکہ اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا یا بُنع اللہ تشرق بلّہ ان شرک الب البنعودیم کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا میرے بیٹے کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت عظیم ظلم ہے اور جو پوری نصیحت کیا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو اگر اس نصیحت کو سمجھے تفسیر ان آیتوں کی تفسیر کی روشنی میں تو آپ وہی نصیحت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی احسن اور اچھے انداز میں کر سکتے ہیں سور الرحمان ایکسویں ستارے میں دوسری رقو میں ان کی پوری نصیحت اللہ رب العالمین نے ذکر کیا بہت ہی بہترین نصیحت ایک بچے کی تربیت کے لیے بہت ہی بہترین نصیحت لکمان حکیم کہتے ہیں یقول الب ہی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے لم لما علم اس لیے نہیں حاصل کرو کہ فلاں عالم سے ہم بڑے ہو جائیں گے فلاں عالم کے سامنے فخر کریں گے فلاں کو تو صرف اتنی حدیث یاد ہے مجھے اتنی حدیث یاد ہے فلاں کو لائک کرنے والے صرف پانچ ہزار مجھے دس ملین لوگ لائک کرتے ہیں لی تباہی فخر کرو فلاں کو عربی پڑھنے کا وہ طریقہ ہی نہیں معلوم ہے جو عربی انداز میں پڑھایا جاتا میں تو ویسے ہی عربی پڑھتا ہوں جو لہجہ عربی کا ہے یہ فخر ہے ایسا علم کا کوئی فائدہ نہیں علم اس لیے حاصل کیا جاتا تھا تاکہ اصلاح نفس ہو نفس کے اندر سواز خاکساری آئے انکساری آئے آپ کے دل کے اندر خشیت پیدا ہو اس لیے نہیں کہ آپ دوسرے پر ترپو کریں دوسرے کے اوپر فخر کریں لا تلبا بہل علماء میں سب سے آگے بڑھنے کی جستجو میں علم حاصل مت کرو علم حاصل کرو تاکہ رب کو پہچانو اور لوگوں کو رب کی پہچان کرواؤ یہی خلاصہ ہے علم حاصل کرنے کا اس کے بعد انہوں نے کہا او نی تمہاری یا پھر اس لیے بھی علم حاصل نہیں کرو کہ علم حاصل کر لیں گے لوگوں سے بحث کریں گے آپ کو کیا معلوم صحیح بخاری میں آتا ہے صحیح مسلم میں آتا ہے آپ کو کچھ نہیں معلوم یعنی ہمیشہ بہتر جدال کے اندر پڑے رہنے کے لیے علم حاصل نہیں کرو اور مماراہ کا مطلب مناظرہ وغیرہ بھی ہوتا ہے بار بار مناظرے میں جانا بار بار مناظرے میں جانا مناظرہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت نہیں ہے اہل بداعت کے اصول میں سے ایک اصل ہے وہ بار بار کہیں گے چلو آؤ مناظرہ کر لو یہ مام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول و کے اندر ذکر کیا چلو آؤ مناظرہ کر لو چلو آؤ مناظرہ کر لو اہل بداعت لیکن اہل سنت مناظرہ نہیں کرتے لوگوں کو کتاب و سنت سے تعلیم دیتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ مناظرہ کی اشد ضرورت ہے اور احقاق حق اور اطالع باطل کرنے کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں تب جا کر کے مناظرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک چیلنج تو ابن تعینیہ رحمہ اللہ نے قبول کیا تھا جیسا کہ انہوں نے خود ذکر کیا آباد سوپیا تھے شعبد آباز وہ اپنی کرامت کا اظہار کرتے تھے اپنے جسم میں آگ لگا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ کرامت ہے اللہ کی جانب سے اس لیے میں جلتا نہیں ہوں تو ان لوگوں نے کئی مرتبہ شیخ الاسلام نے تیمیر رحم اللہ کو للکارا کئی مرتبہ لیکن شیخ ان کا جواب نہیں دیتے تھے اپنے علم سے استغال رکھتے تھے لیکن جب فتنہ حد سے زیادہ بڑھا تو بادشاہ کے سامنے گئے کہا کہ بہت استحافہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت استخارہ کیا استخارہ کرنے کے بعد اپنے دل کو مطمئن پایا تو اس چیز کے لیے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوا تو شیخ الاسلام نے تیمیر اللہ کو جتنا شرعی علم حاصل تھا اتنا دنیاو علم جنگل کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بہت معلوم تھا ابن طیم رحم اللہ کو اور جو ابن تعمیر رحم اللہ ایک ایسی شخصیت تھی ابن تعمیر رحم اللہ کی کہ فخائے حنفیہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں اپنے علماء کے صحیح اقوال کا علم حاصل کرنا ہے تو ابن تعمیر رحم اللہ کو دیکھو شافعیہ بھی ایسے کہتے تھے عشاعرہ ماتوریری یہ لوگ کہتے تھے کہ اقوال کی جو صحیح نسبت ہے تمہیں اپنے علماء کی اتنی نہیں معلوم جتنا ابن تیمیہ کو تمہارے علماء کے اقوال کی نسبت معلوم ہے اس لیے کئی جگہ پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ کا انصاف دیکھ کے کرامیہ کے اوپر رد کرتے ہیں یا معتزلہ کے اوپر تو کہتے ہیں یہاں پر لوگوں نے کرامیہ پر ظلم کیا کیونکہ کرامیہ سے یہ قول ثابت نہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ پورے علوم کا مجمع العلوم تھے تو وہ گئے اور بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ میں بھی ویسے ہی آگ میں کودوں گا جیسے یہ لوگ اپنے جسم میں آگ لگاتے ہیں کرامد ظاہر ہوگی لیکن بس ایک شبد یہ جتنے بھی صوفیہ ہیں آپ کے سامنے جو اپنے جسم میں بھی آگ لگانے کے لیے تیار ہیں ان کو کہیے کہ اپنے جسم میں غسل کریں آپ کے سامنے یعنی پانی ڈالے غسل کرے صابن سے اور اس کے بعد دونوں آدمی آگ لگائیں گے جسم میں سوفیاں پیچھے ہٹ ہاں گیا نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہا کیجیے تیار ہوں اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ جنگل میں جاتے تھے اور جڑی بوٹی ہوتی تھی جس کو جسم پر لگا لینے سے جسم پر آگ کا اثر نہیں ہوتا اور وہ میڑے کو گندک جو ہے جی تو اس سے آگ کا اثر نہیں ہوتا تو یہ کرامت دکھانے کے لیے ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے تھے جس کے بارے میں شیخ السناک نے رحم اللہ کو پتہ چلا تو کہا ٹھیک ہے چیلنج قبول ہے بس غسل کر لو جیسے غسل کرتے وہ تمام پرت اتر جاتی اور اس کے بعد ان کے جسم میں آگ لگتی تو اگر عالم یہ سمجھے کہ مناظرہ ہم کر سکتے ہیں دفاع اسلام کا کر سکتے ہیں تو مناظرے کے میدان میں قدم رکھے ورنہ مناظرہ سوائے جھگڑے کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی بہت کم اس کا فائدہ ہوتا ہے جیسا ہم لوگ خود بھی ملاحظہ کرتے ہیں تو لی تمہاری بھی عام لوگوں سے تم جھگڑا کرو گے علم حاصل کر کے عام لوگوں کے اوپر اپنے ترق کرو گے تو اس لیے علم حاصل نہیں کرو اس کے بعد انہوں نے کہا او ترا علم اور عام لوگوں کو دکھاؤ گے ہاں ہم نے مدینے سے علم حاصل کیا ہاں میں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں پوچھنے سے پہلے ہاں میں ایسا کر رہا ہوں ہاں میں ایسا کر رہا ہوں لوگوں کو بار بار دکھاؤ گے ہاں میں میں فلا ہوں میں فلا ہوں یعنی دکھاوا یہ تمام چیزیں انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے جنت میں جانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں علم حاصل کیجئے اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کے اصلاح کے لیے اور اپنی جنت کو بنانے کے لیے اس کے بعد انہوں نے کہا ولا تب رکن علم واراغبتن قیم جی حال اور علم کو نہ چھوڑو یعنی کم لوگ کہتے ہیں کہ بس میرے لیے اتنا کافی ہے کچھ لوگ عام آدمی کے درمیان مشہور ہے جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے اس کو اتنا عمل کرنا پڑے گا اس لیے ہم تھوڑی حدیث معلوم کیے ہیں تاکہ ہم کو تھوڑا عمل کرنا پڑے جی یہ عام آدمی کے درمیان مشہور ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ لوگ کو زیادہ معلوم ہے آپ لوگ زیادہ عمل کیجئے ہم جب جب زیادہ سیکھتے ہیں تو عمل کرنا پڑتا ہے تو یہ چیز جو مشہور ہے یہ جہالت ہے گریز اس سے روکتا کہ وہ جس قدر علم حاصل کرے گا آپ یقین مانیے اسی قدر مختصر اور بہتر عمل کرنے کی اس کو توفیق ہوگا ورنہ آپ دیکھیں کہ بیداتی جو سو سو رکت پڑتے ہیں سو سو رقط یا سلاط الرغائب کے نام پہ کسی چیز کے نام پہ اگر ان کو سنت پتہ ہوتی تو سو رکت نہیں پڑتا وہ دو ہی رکت پر اتفاق کرتے تو اس لیے علم کو سیکھنے سے آپ کی عبادت میں اختصار ہوگا نہ کہ تتویل ہوگی تو یہ لوگوں کے درمیان یہ چیز پھیلی ہوئی ہے تو اس لیے علم زہد کر کے یعنی اس کو اتنا کافی ہے میرے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے علم کثرت سے حاصل کریں اور جہالت بھی دور کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد انہوں نے کہا یا بنیا اختریل مجال اس آل آئی میں بیٹے مجلس کو سوچ سمجھ کر کے اختیار کرو کون سی مجلس میں جانے کا فائدہ ہے کس مجلس میں میری بات مؤثر ہوگی اب یہ مجلس ہے آپ کے جو کارخانے جس میں آپ کام کرتے ہیں جہاں پر مسنا اس کی مجلس ہے اور اس کی گفتگو چلنے والی ہے یہاں پر ہم آ کر کے علم کی گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کا ذہن بالکل بھی نہیں ہوگا تو مجلس کو اختیار کر کے وہاں پر جائیں اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس نہیں کرتے تھے بلکہ عبداللہ بن مسعود رد اللہ عنہ کہتے کا نا یہ وقت کو تلاش کرتے کس وقت میں ہمارا ذہن آمادہ ہے سننے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یعنی کہ ہمیشہ اور عبداللہ مسعود رضی اللہ عموماً بدھ اور جمعرات کو کرتے تھے اور عورتوں کے لیے خواتین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا تھا تو کثرت سے درس درس تقریب تقریب بار بار جہاں ملے وہاں پر درس اور تقریر یہ چیزیں انسان کو تھکا دیتی ہیں اس لیے اگر آپ کو دیکھیں گے تو بہت کم وہ نصیحت کرتے تھے اور جامع نصیحت کرتے تھے اور کرتے بھی تھے کوئی غلطی اگر دیکھا تو اکیلے میں کرتے تھے سب کے سامنے نہیں تو اقتداری کی یہ پہچان ہے کہ وہ اس وقت کو تلاشے جس وقت میں لوگ سننے کے لیے سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں جیسا کہ عبداللہ, بن عبداللہ نے کہا کہا نہیں تح الینا نصیحت کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرتے وہ وقت آتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نصیحت کرتے یا جو بھی تقریر وغیرہ یا درس وغیرہ دینا ہوتا دیتے تو انہوں نے کہا رکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یا بنائی یا اختریل مجال مجلس کو سوچ سمجھ کر کے اختیار کرو وہ قمن ید گرون اللہ فضل اسما اگر لوگوں کو دیکھو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ اس کا ظاہری معنی مطلب یہ ہے کہ لوگ جماعت میں اگر ذکر کر رہے ہوں تو گروپ میں تو آپ جا کر کے بیٹھ نہیں ذکر کا مطلب صرف وہی ذکر و اثکار نہیں ذکر کا مطلب یہ درس بھی ہے قرآن بھی ہے اللہ نے اس کو ذکر وہ ان نحول اللہ کا ولی <وَلِقَوْمِك> یہ قرآن ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے تو جہاں پر اہل علم کی مجلس لگی ہو کیونکہ علم کا ہی باب ہے علم کی مجلس لگی ہو تو اس میں بیٹھ جاؤ کیونکہ اس میں بیٹھنے والا کبھی بھی اللہ کے رحمت سے محروم نہیں ہوتا ان تکن عالمن کا ان تکن جم تو اس ذکر کی مجلس سے کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ سبحان اللہ یا ہو ہو والی مجلس کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عالم ہوگے تو تمہارے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور اگر تم جاہل ہو گے تو علماء کی مجلس میں بیٹھو گے وہ تمہیں سکھائیں گے جہالت کے برا ہوں. علم کا جو الٹا آتا ہے متباد آتا ہے اس کو جہالت کہتے ہیں جہالت کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل خود اپنے آپ کو جاہل کہنا نہیں چاہتا یہ اس کے لیے اتنا کافی آپ اس کو کہیے تم جاہل ہو وہ جاہل ہے وہ جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں پھر بھی وہ کہہ کہ تم نے مجھے جاہل کیسے کہہ دیا تو جہل جہل کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ابو جہل اس کا نام اصل میں ابو ابو الحکم تھا یعنی اس کی ایک ایک بات کافی وزنی رہتی تھی کفار کے درمیان لیکن یہ ابو جہل جو ہے یہ اسلام نے لقب دیا اس کو کہ اتنا عقل مند تھا لوگوں کے درمیان اتنی عقل اتن اتن اتن تھی اس کے پاس اس کے باوجود وہ ایک مختصر لا الہ اللہ کو نہیں سمجھ سکا تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا اس لیے اس کا نام ابو جہل پڑا اس کو اسلام نے اس کو نام دیا ابو جہل کہ ابو الحکم نہیں یعنی علم اور حکمت کا وہ دریا نہیں تھا بلکہ وہ جہالت کا دریا تھا جہالت کا باپ تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم عالم ہوگے تو لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے علم کے مجلس میں بیٹھو گے تو اور اگر تم عالم نہیں ہوگے تو جو علما ہوں گے وہاں پر تم ان سے علم حاصل کرو گے اس کے بعد انہوں نے نصیحت کی ولا اللہ کبھی معاہم اگر علم کے مجلس میں بیٹھو گے اللہ کی رحمت نازر ہوگی تو ہو سکتا ہے جن لوگوں پر نازل ہو تم ان کے ساتھ رہو تو تمہارے اوپر بھی اللہ رب العالمین رحمت نازل کرے تم کو بھی اس رحمت کا حصہ مل جائے اور ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے آگے آتا ہے یعنی جب فرشتے مجلس سے لوٹ کر کے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس مجلس کے بارے میں یعنی علمی, علمی مجالس کے بارے میں پوچھتا ہے اللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین کو بتاتا ہے فرشتے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں فلا فلا فلا شخص آیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے فلا ایسے گزر رہا تھا صحیح ابھی صحیح فلا ایسے گزر رہا تھا بس سننے کے لیے بیٹھ گیا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے اس سے اس کو بیٹھنے کی وجہ سے معاف کر دیا گھر اس کی کچھ بھی نیت تھی تو جب ایک آدمی بغیر نیت کے آئے بس ایسے گزر رہا تھا کیا بول رہے ہیں محنت صاحب جا کر کے دیکھ لیں چلو بیٹھ کے آئیں مسجد میں دو چار منٹ آرام کر لیں گے پانی وغیرہ پی کر کے پھر نکل جائیں گے تو صرف وہ جب آتا ہے اور اس کی نیت نہیں ہوتی علم کی اس پر اس کی مفرت ہوگی تو جو صرف علم حاصل کرنے کے لیا اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا معاملہ کرے گا تو آپ علم کو معمولی بالکل نہ سمجھیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت جو نازل ہوگی تو اس مجلس میں رہو تم کو بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ملے اور اس کے بعد کہا وہ ادار قوم اللہ قرون اللہ فلا تجلسماں اسی کا الٹا انہوں نے بیان کیا ہے کہ کسی قوم کو دیکھو کہ وہ علم کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں ہندوستانی سیاست پہ بات کر رہے ہیں کرکٹ پہ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کی عقیبت بیان کر رہے ہیں ایسے مت بیٹھو یہاں پر جو تم نے پوجی جمع کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گی اب جیسے آپ کے پاس پیسہ ہے آج آپ نے پورا کمایا پچاس ہزار روپے آپ کو فائدہ ہوئے گے آپ کی تجارت میں چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیشہ ڈر لگا رہے گا اور کہیں نہ کہیں سے وہ نکل جائے گا لیکن امانت دار کے ساتھ کھول کر کے بیٹھیں گے بھی تو کوئی نہیں یعنی اپنے لوکر میں بند کر کے تو چور وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیاں چوری کر. کیسے ریبت کی مسجد میں بیٹھیں گے آپ کے نیکیاں چوری ہوں گی ختم ہو جائیں گی چوغوروں کی مسجد میں بیٹھیں گے آپ کی نیکیاں ضائع ہو ہوتی رہیں گی برباد ہوتی رہیں گی برائے برے لوگوں کی مسجد میں بیٹھیں گے وہ برائی،, برائی کی آگ آپ کی نیکیوں کو جلاتی رہے گی تو اس لیے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دوستوں کو اختیار کرو جو دوست دین کے اوپر ہو یعنی صحیح دین پر ہو تو اگر دین صحیح ہوگا اس دوست کا تو جا کر کے اللہ رب العالمین اسی دن پر تم کو اٹھائے گا اور اگر برا ہوگا تو اسی دن پر اٹھائے گا یہ بڑا مسئلہ ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ کی مجالست کن کی مساوت اختیار کرتا ہے اس کو سوچ سمجھ کر کے کرے کیونکہ اگر برے دوستوں کی مساوت ہے ان سے دوستی ہے تو آپ کی نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا و ان تکن جاہلن زادو کاغین اگر تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے اور جاہلوں کی مجلس میں بیٹھو گے غیبت خوروں کی مجلس میں بیٹھو گے تو وہ اور زیادہ تم کو گمراہی میں ایک تو پہلے سے تم جاہل ہو جو بھی تھوڑی موڑی نماز پڑھ کر کے تم نے ثواب حاصل کیا ہے یا درود پڑھ کر کے یا اور نیکی کر کے وہ اور اس کی پوری چوری کر لیں گے تمہیں بالکل فقیر بنا کر کے چھوڑ دیں گے تو ایسے لوگوں کے مجالس اختیار نہیں کرو اللہ کا ماہ کیا پتا تم ایسی مجلس میں بیٹھو جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے اور وہ لوگ ایسی بات کریں جس سے اللہ کو شدید غصہ آئے اور اللہ ان کو آزاد میں مبتلا کر دے اور تم بھی اس آزاد کا شکار کرتے اس لیے ایسے مجالس اختیار نہیں کرو اور پرانی مجید میں بھی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ عیدا عید الدین یودون فی آیا تین بر بان ہوں حتہ یودو فی کچھ لوگوں کو اگر دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی آیات میں غور خوص کر رہے ہیں یہاں پر غور و خوص کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھ رہے ہیں یہاں پر یہ مطلب ہے کہ اپنی رائے سے کچھ بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے قرآن آیتوں کی تفسیر خود اپنی رائے سے کر رہے ہیں غلط معانی بیان کر رہے ہیں تو آگے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں کوئی اگر قرآن پڑھے لیکن قرآن کے کو غلط طریقے سے پڑھے بداعت کے طریقے سے پڑھے اس کی تفسیر غلط بیان کرے تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو گنہ گاروں کے ساتھ بدرج اولا انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تو یہ بہت ہی قیمتی نصیحت ہے جو لکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی تھی اور اگر یہی نصیحت ہم اپنے بیٹے سے کریں اور ان کی جو نصیحت قرآن مجید میں ہے اگر اس کو یاد کریں اس کو سمجھ کر کے ایک ایک نصیحت اپنے بیٹے سے کریں کوشش کریں کہ ایک نصیحت پر ان کا بیٹا ایک ہفتہ عمل کرے یا کم سے کم ایک مہینے میں اس نصیحت کو سمجھ جائے یا ایک سال میں ایک نصیحت کو سمجھ جائے تو بڑا ہوتے ہوتے اگر تمام نصیحت کو سمجھ جائے تو انشاءاللہ یہ نصیحتیں اس کے لیے مشعل راہ بنیں پانی کے بنے گی کیا اس کے بعد باب ہے باب اچ تیناری اہل احوا والخصوم بدا کا باب احوا کباب ہوا پرستی کس کو کہتے ہیں پانی وغیرہ کے کسی نہیں ہو گئی ج تو یہ باب ہے بابسینا بھی ولبدی والخصوم جو خواہش پرست ہوں اہل بدعت ہوں اور جن کا کام صرف جھگڑا کرنا ہو صرف جھگڑا کرنا مناظرہ کرنا دوسرے کو نیچا دکھانا ایسے لوگوں سے بچنے کا باب یعنی اس سلسلے میں کچھ آثار نقل کریں گے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ولا سر کنو ادین و جو لوگ ظلم کرتے ہیں ظلم کی تین قسمیں ظلم ظلم ظلملہ اور للعباد اللہ جیسا ظلم کرنے کا مطلب ہے شرک ان نشر کا نب یہ سب سے بڑا ظلم ہے ظلم لنفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے اپنے اوپر ظلم کیسے ہوتا ہے گناہ کر کے کیونکہ جتنا گناہ کریں گے آپ اسی مقدار میں آپ کو عذاب ملے گا تو عذاب آپ کو ہی ملے گا تو گویا آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں ظلم ہوتا ہے ظلم بات بندوں کے اوپر ظلم کرنا یہ ظلم بڑا سنگین ہوتا ہے یہ ظلم بڑا سنگین ہوتا ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا کسی کے اوپر زیادتی کی کسی کو گالی گلوچ کر دیا وہ بیچارہ کمزور ہے کمزور سمجھ کر کے اس کو مار پیٹ دیا تو یہ ظلم ہے اور اس ظلم کی معافی اسی سے مانگی جائے گی جس کے اوپر آپ نے کیا یہ حقوق العباد میں سے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی اور کل ہو کر کے وہ اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دے اور آپ کی نیکیاں کیا جاتی رہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی اتدرون من المفلس کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے فقیر کون ہے بھیک مانگنے والا کون ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تو صحابہ کرام نے جو عام مانا سمجھتے تھے وہ کہا نا ملا دے جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں دینار اور دینم نہیں ہو مفلس ہے نبی صلی اللہ وسلم نے کہا نہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی قیامت کے دن آئے گا نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی بہت زیادہ اس نے نیکیاں کی ہوگی لیکن شطم اہادا کبھی اس کو مارا ہوگا اس کو باطل طریقے سے اس کا مال کھایا ہوگا اس کو گالی دی ہوگی تو جتنے مظلوم رہیں گے اس کے ستائے ہوئے لوگ رہیں گے اللہ ان تمام لوگوں کو ان کی نیکیوں میں سے اسے دیتا چلا جائے گا تمام لوگوں کو یعنی آپ نے جو نماز پڑھ کر کے نیکی کمائی جو روزہ رکھ کر کے نیکی کمائی علم حاصل کر کے اور اس کو پھیلا کر کے جو نیکی کمائی علم کی مجلس میں شریک ہو کر کے جو نیکی کمائی ان نیکیوں میں سے کاٹ کر کے ان لوگوں کو دی جائے گی جتنا جن لوگوں کے اوپر آپ نے اور ہم نے ظلم کیا اخیر میں نوبت یہ آ جائے گی کہ ہزار لوگ ہوں گے ایسے مظلومین ہماری تمام نیکیاں ان میں انہیں بڑھیا پر اسے کہیں گے اللہ نیکی ختم ہو گئی مظلومین باقی ہیں اللہ رب العالمین کہے گا اچھی بات ہے ان کے گناہ اس کے کندھے پر ڈال دو اس کے بعد یو ترخ وئی اور معلوم جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو آپ سوچیں کہ ہم نیکی دوسرے کے لیے کریں ہم نیکی دوسرے کو جنت پہنچانے کے لیے کریں اور اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کریں تو ظلم سے بچنا نہایت ضروری ہے تو ظلم کی تین قسمیں ہیں جس میں سب سے خطرناک قسم شرک ہے اور اس کے بعد ظلم ہے دوسرے پر ظلم کرنا اور اس کے بعد اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے ان تینوں قسم سے بچنے والا ہی مختصب کہلاتا ہے اور سابقم بالخیرات کہلاتا ہے اور کیا کہتے ہیں ہدایت مطلقہ اور ہدایت تعمہ سے ملتی ہے پوری کی پوری ہدایت اللہ رب العالمین اسے لیتا ہے تو ظلم کی تینوں قسموں سے بچنا ضروری ہے اس کے بعد اللہ نے کہا ولا ترکن اللّین ولم فتم استقمہ جو لوگ ظالم ہیں ان تینوں قسموں میں ملوث ہیں ان تینوں قسموں میں یا تو وہ شرک کرتا ہے یا پھر گنہگار ہے یا پھر دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اگر ان کے ساتھ رہو گے فتم اسک آگ آ کر کے تم کو چھوئے گی یعنی تمہارے لیے جہنم میں جانے کا راستہ آسان ہوگا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو اس کے بعد نبی اکم صلی اللہ علیہ فرمائے یہ جس گزری تھی کل المر ام امن احبا انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ ظالم کے ساتھ ہیں تو آپ جتنا بھی انکار کریں لوگ کہیں گے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں البتہ کوئی عالم ہے دائی ہے وہ کسی مسلحت کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں لیکن مصنحت بھی ایک ضرورت اور ایک مقدار میں ہو آپ اس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوگی سلف کا طریقہ اختیار کریں وہ کیسے رویہ کرتے ہیں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان گناہگار ہوتا ہے اس سے اگر ہم رشتہ کو توڑ لیں تو یہ رشتہ توڑنا اس کے اوپر اثر کرتا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے ہم تعلقات توڑ لیں تو مزید گناہ میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر یہاں پر عالم مسلحت کو دیکھتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے نہیں کھائے پیئیں گے نہیں کم از کم سلام کو جاری رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو سمجھاتے رہیں گے اللہ یہ کہ وہ بالکل مصر ہو جائے اور کیا کہتے ہیں مزید گناہوں میں جائے تو آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں رہنے سہنے کے اعتبار سے لیکن جب تک وہ کلمہ گو ہے جب تک وہ شر کے اکبر نہیں لاتا یا ایسی وداعت جو اس کو ملت سے خارج کر دے اس وقت تک آپ نہ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں نہ اس سے سلام کرنا چھوڑ سکتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص دعات کو خیال رکھنا ہے اب کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے تو کچھ لوگ سلام اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا چہرہ مسلمانی چہرہ نہیں ہے مسلمانی چہرہ نہیں جس کا چہرہ نبی جیسا نہیں ہے ہم اس کے اوپر سلامتی کیسے کریں میرے بھائی یہ خارجیوں کے فکر ہے اگر یہ کبیرہ گناہ ہے داڑھی کو کاٹنا یا حلت کرنا تو بہت سارے لوگ کبیرہ گناہ ہم بولو جس ہیں بہت سارے لوگ جھوٹ میں مرے ہوئے تھے جھوٹ بولنا اس سے زیادہ شدید اور سنگین گنا ہے تو ہم ان کو اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں ہم آپ کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے آپ میری مجلس میں نہیں آئیے میں آپ کو سلام نہیں کروں گا یہ بیکار کی بات نصیحت کیجیے اچھے سے اگر آپ اس کو نصیحت نہیں کریں گے اس کے ساتھ سیرخائی نہیں کریں گے محبت سے پیش نہیں آئیں گے سلام اس دعا نہیں کریں گے تو وہ آپ کے بات سنے گا کیسے اس کی اصلاح کیسے ہوگی تو یہی سکبر آتا ہے تکبر آتا ہے خوارش کی بنیادی تکبر کے اوپر یہ تکبر اس کے اندر بہت ہے ہم فوراً فتوا لگا دیتے ہیں تو اگر کسی انسان کے اندر کوئی خامی ہے تو آپ دائیں کیوں بنیں اس خامی کو دور کرنے کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں نہ کہ اس کو اسی خامی پر قائم رہنے دینے کے لیے تو اس لیے ان تمام چیزوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے سامنے والے سے سلام دعا کریں اس کے بعد نبی کی سنت کی عصمت بتائیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ سوچیں کہ ایک سنت کا بدلہ آپ کو کتنا مل سکتا ہے یقینا اسادمی کے اندر بھی دل ہے اس دل کی کھیتی کو اگر آپ نم کریں گے تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے ساقی اس کو سمجھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی عظمت کو اللہ کے ریوارڈ کو کہ انعام اللہ نے کتنا رکھا ہے یقیناً وہ آدمی سوچنے پر مجبور ہوگا پھر وہ آپ سے مسائل پوچھے گا دھیرے دیرے اور دیکھے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہوں تقریباً بیس سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا بیس سال تک اسلام سے دشمنی کرتے رہے جب اسلام قبول کرنے کے لیے عباس رضی اللہ عنہ لے جا رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا یہ دشمن کو کہاں لے جا رہا ہوں قتل کر دیتا ہوں پھر وہ جلدی سے بچا کر کے لے گئے یہ میرے امان میں ہے تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے بیس سال تک دشمنی کرتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کرنے کے خواب دیکھتے رہے لیکن بیس سال کے بعد اللہ نے ہدایت دی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں یاد دلا کہ ابو سفیان تم نے مجھے مارنے کا ارادہ کیا تھا ابو سفیان تم نے ایسا کیا تھا نہیں ایک آدمی کو جب نہیں معلوم ہے گناہ کے سنگینی کے تعلق سے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو جیسا کہ میں نے کل کہا تھا گناہ سے ڈرائیں اور اللہ کے رحمت سے امید دلائیں صرف ڈرانے کا کام صرف ڈرانے کا خوارش کرتے ہیں صرف امید دلانے کا کام مرغیا کرتے ہیں ڈرانا اور امید دلانا کہ اس گناہ پر اللہ آپ کو یہ عذاب دے گا اور اس گناہ پر یہ عذاب دے گا لیکن اگر گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو یہ انعام ملے گا یہ اہل سنت والجماعت کا کام ہے ایک طرف جہاں اس کو ڈر ہے وہیں پر امید بھی ہے اور یہی عبادت کے دو رکن ہیں چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ولدین رب تو خوف ہوں و تمام و جو رب کو پکارتے ہیں رب کی عبادت کرتے ہیں اس کے عذاب اور اس کی پکڑ کے ڈر سے اور اس کے انعام کی لالچ سے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے جنت کی کوئی ضرورت نہیں انعام کی کوئی ضرورت نہیں اس کو ہے کہتے ہیں ہم کو کوئی ضرورت نہیں لالچ میں عبادت کرنا شرک ہے چنانچہ بائیں بستامی کہتے ہیں کہ جنت کیا ہے میں ایک مرتبہ تھوک دوں گا تو جنت کی آگ بجھ جائے گی یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے تو یہ بھی چیز بالکل صحیح نہیں ہے اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کے ڈر سے عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کی جنت اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے چہرے کے دیدار کے لیے آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تو خوف اور امید دونوں کو جمع کریں یہی اہل سنت والجماعت کا کام ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلی سے سوال کہ نیک ساتھی کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نیک ساتھی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی عطر بیچنے والی سے بیچنے والے سے دوستی کر لے اگر آپ عطر بیچنے والے سے, سے دوستی کریں گے تو یا تو وہ آپ کو تحفہ دے گا کہ بھائی تم میرے دوست کو تحفہ دے جاؤ تو عطر ہر کسی کو پسند ہے یا تو تحفہ نہیں دے گا تھوڑا سا لگا دے گا آپ اس کے ساتھ جب تک رہیں گے اس کی دکان میں اس کے ساتھ رہیں گے خوشبو سونتے رہیں گے اور دل اور دماغ مکتب ہوتا رہے گا یا تیسری چیز کم از کم آپ خریدیں گے کوئی اتر پسند آئے گی بھائی یہ چیز ہم کو دے دیجیے تو کسی بھی صورت میں عطر بیچنے والے کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. یا تو ہدیا ملے گا یا کچھ ملے گا یا خوشبو ملتی رہے گی یا آپ اس سے خریدیں گے دوسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال نیک دوستوں کی ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو یا اس کو سکھائیں گے یا اس سے سیکھیں گے یا کم از کم اتنا ہوگا کہ جو بھی گفتگو ہوگی اللہ اس کے رسول کی وہ آپ سے خواتین کی بات نہیں کرے گا سیاست کی بات نہیں کرے گا بیکار کی گفتگو میں آپ کو نہیں ڈالے گا اگر آپ کو غلطی پر دیکھے گا تو آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا اور ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم کیسے پہچانو گے کوئی دوست تمہارا بہت مخلص ہے بہت مخلص ہے یہ بڑا مشکل, مشکل مسئلہ ہے کوئی مخلص دوست ہے تم سے بہت محبت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ کیسے تم پہچانو گے کہ کوئی دوست تمہارا مخلص ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے اوب کو دیکھتا ہے غلطی کو دیکھتا ہے اور آ کر کے تمہیں اکیلے میں بتاتا ہے تمہارے اندر پنا فلا عیب ہے کہ تم سمجھ لو کہ یہ مخلص ہے تمہارے لیے بھلا چاہتا ہے لیکن آج کے لیے بات نہیں اگر آپ آ کر کے بولیں گے تو صرف تم کو تم میرے ایپ کے اوپر ہی تمہاری نظر رہتی ہے میری اچھائیاں نہیں دکھتی ہیں ارے میرے بھائی اس کو اچھائی دکھ رہی ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مزید اچھا ہو جائے آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے یہ کیوں سوچ رہے وہ آپ کے وہ چاہ رہا ہے کہ آپ بالکل مکمل انسان بنے تو مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی غلطیوں کی اصلاح کی فراق میں رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا دوست لوگوں کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں برا نہ بنے اس کے ثواب کھم نہیں ہوں اس لیے وہ اکیلے میں آ کر کے اصلاح کرتا ہے اور آپ کا چاپلوس دوست کون ہوگا آپ کے سامنے کیا زبردست آپ نے تقریر کیا واقعی میں آپ نے ہلا کر کے رکھ دیا لوگ اش, اش کرنے لگے یہ چاپلوسی ہوتی ہے پیچھے میں جا کر کے کسی کے لیے دعا کیجیے اس کی اصلاح کے لیے دعا کیجیے سامنے والے جو بھی تعریف کرے مداہنت پرستی ہے یہ وہ آپ کو سامنے میں خوش کرنا رہتا اور ہم لوگ سامنے ہی کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں واقعی اس آدمی کو میری تقریر پسند آئی مطلب یہ ہے کہ میری تقریر اچھی تھی اور وہ آدمی میرا مخلص ابرنا دیکھے ہزاروں لوگوں نے میری تعریف نہیں کی وہ آپ کی نیکیاں بٹور کر کے لے گیا اور آپ کو گھمنڈی میں مبتلا کر کے چلا گیا کہ ہاں آپ بھی کچھ ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں طریقے کو سمجھے صحیح سے سمجھے اپنے فکر کو قرآن و حدیث کی فکر بنائیں اپنے فکر کو قرآن و حدیث سے آراستہ کریں قرآن و حدیث کے زیور سے اور اپنی سوچ کو ویسی بنائیں جیسا کہ صاحب کرام ربی اللہ عن سوچتے تھے اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رحیم اللہ عہدہ اللہ رب العالمین اس شخص کے اوپر رحم کریں جو مجھے تحفے میں میرے عیوب کو بیان کرتا ہے اب بیان کرنے کا طریقہ ہے سب کے سامنے نہیں بیان کریں کیونکہ سب کے سامنے ابن حبان رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے ابھی ذہن سے اس کا نام نکل گیا اچھی کتاب ہے اخلاق کے اوپر کتاب ہے ان کی اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ جو سب کے سامنے نصیحت کرے دراصل یہ فضیحت ہے نصیحت کا مطلب اکیلے میں لے جا کر کے کسی معاملے پہ کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ کو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے نصیحت کہتے ہیں اکیلے میں کرنے کو فضیحت کہتے ہیں سب کے سامنے کرنے کو کتنی بھی دشمنی ہو اگر وہ غلط کام کر رہا آپ اکیلے میں جا کر کے نصیحت کریں تو نصیحت کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے ممبر و محراب کو بھی کسی انسان کے اوپر ٹان کرنے کے لیے کسی انسان سے دشمنی ہے تو اس کی براس نکالنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو اہل احوا جو خواہش پرست ہیں اہل بدا اور جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان سے بچا جائے اسی بچنے کے سلسلے میں چند آثار اس میں منقول ہیں چنانچہ ابو قلابہ کہتے ہیں لا تجا لسو اہل ولا تجا ہوں اہل الحوا سے مراد عموماً بداتی ہوتے ہیں جو بدعتی فرقہ ہے جو بھی وہی ہوتے ہیں ولا تجاو اہل احوا کے ساتھ نہ بیٹھو یعنی بداتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو نہ ان سے بحث و مناظرہ کرو کوئی بھی بحث و مناظرہ ان سے نہ کرو اور نہ ہی بیٹھو یہ اہلسنت والجماعت کے عالم ہے یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں بخاری لے لیجیے اور ایک ہاتھ میں قرآن لے جا کر کے جا کر کے مناظرہ کیجیے کہہ رہے مناظرہ ہی مت کرو فَإنِّي لَا آمَنُ مسو فِي بلا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مناظرہ کرنے کے لیے جاؤ گے یا ان کے پاس جا کر کے بیٹھو گے تو وہ اپنی گمراہی تمہارے دل میں ڈال دیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا يُلْبِسُ عَلَيْكُمْ مَا تم تَعْرِفُونَ یا تم جن چیزوں کو جانتے ہو اسی میں تمہیں تمہیں شکل مبتلا کر دیں ہوتا ہے کہ نہیں ایسا جن تین جن جن چیزوں کو جانتے ہیں اس میں شک میں مبتلا کر دیں گے اور انکار حدیث کا راستہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے لوگ یقیناً شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ کہیں گے اچھا یہ بتائیے جادو کا مسئلہ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا کہتے ہیں کہ جادو میں جو بیان ہے جادو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں یاد نہیں رہتی تھی جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا نہیں ہوتا تھا اور ان کو احساس ہوتا تھا کہ میں نے کر لیا جب ان کو بتایا جاتا نہیں آپ نے یہ کام نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پتا چلتا تھا کہ ہاں میں نے یہ نہیں کیا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی زمانے میں وحی نازل ہوئی ہو اور اس وحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا اس لیے کہ وہ پہلے سمجھتے تھے کچھ نہیں ہوا پھر اس کے بعد کبھی سمجھتے تھے کہ کچھ ہوا ہے اور حالانکہ ہوا نہیں ہوتا تھا اور اس کو کرنے کے لیے جاتے صحابہ یا عمر عموم کہتے تھے کہ کچھ ایسا آپ نے نہیں کیا ہے یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم جس طریقے نہیں کی ہے کہ آپ نہانے کے لیے جا رہے ہیں ایسا عموماً ہوتا تھا خاص بیویوں کے ساتھ ہوتا تھا تو اب کوئی وہی نازل ہوئی ہو نبی نے نہیں لکھوایا ہو یا کوئی نازل نہیں ہوئی ہو نبی نے سمجھا کہ وہ نازل ہوئی ہو اور نبی نے قرآن میں لکھوا لیا یا حدیث کے طور پر بیان فرما دیا تو آپ سوچیں گے بات تو صحیح ہے کہ جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ ہم کچھ کیے نہیں ہیں کچھ کیے ہیں اور جاتے تھے کرنے کے لیے تو صاحب کرام کہتے تھے یا ازواج متعارت آپ نے یہ کام کیا نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں یہ جادو کا اثر تھا تو اس لیے اور ایکت سے استعلال کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ان یقل اظن ان تک اللہ رجول مسرور کہ جتنے بھی ظالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مسرور زدہ ہیں جادو ہوا ہے آپ کے اوپر تو ظالم کہتے ہیں کہ جادو ہوا ہے آپ بخاری کی روایت پیش کر رہے ہیں مسلم کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ جادو ہوا ہے. آپ میں اور کخوار مشکین میں کیا فرق یہ تو اللہ نے ظالموں کے بارے میں کہا کہ نبی پر جادو ہوا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی پر جادو ہوا دونوں میں کیا فرق اب مسلم. آپ کے پاس جو صحیح بخاری کی جتنی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ سوچے ممتلا ہو جائیں گے کہ جب مشرقین کے بارے میں اللہ نے کہا ان کو ظالم کہا نبی کو جادو جادو زدہ کہنے پر تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب حدیث کے اندر کچھ گڑبئی ہے کچھ خرد برد ہے اس کے اندر کچھ ملاوٹ ہے یہاں سے آپ کے دل کے اندر شک پیدا ہوگا میرے بھائی جادو ایک مرض ہے ایک بیماری ہے جو اس کا جواب ہے میں وہ دے رہا ہوں جادو ایک بیماری ہے اور جس اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ذکر کیا ہے انا نحن نزلنا انا له اسی آیت میں حدیث کی حفاظت کا ذکر انا نحن نزلنا اللہ رب العالمین نے قرآن اللہ نے کہا انحمل ذکر اور ذکر سے مراد قرآن حدیث خود قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خواتین جو ہیں ازواج متحرات اپنے گھر میں ذکر کرتی ہیں اللہ کی آیت کا اور حکمت کا یعنی حدیث کا تو ذکر سے مراد قرآن حدیث دونوں اسی آیت میں عملان زندگی کو تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن حدیث دونوں کی قیامت تک کے لیے کہ کوئی اس میں اضافہ اور کم نہیں کر سکتا ہے جو صحیح احادیث موجود ہیں اس کے لیے علماء جہاںزہ رجال موجود ہیں جو اس کی تحقیق کرتے رہیں گے اور ظالموں کے بداتیوں کے جتنے بھی ارمان ہیں اس کا خون کرتے رہیں گے تو جس اللہ رب العالمین نے حفاظت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں سے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جادو کی حالت میں کوئی وحی نازل ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں ہو؟ دوسری بات کہ جو مرض تھا وہ مرض خاص چیز کے تعلق سے تھا تمام صحابہ بیان کرتے ہیں خاص چیز کے تعلق سے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہم کے تعلق سے ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کیا ہے اور جاتے تھے نہانے کے لیے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازوالی مطلب کہتے تھے کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کو نہانے کی ضرورت پیش پیسہ اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں میں جادو نہیں ہوتا تھا تیسری چیز کہ جس آیت سے وہ کہتے ہیں کہ ظالم کہتے ہیں کفار و مشرقین کہتے ہیں کہ نبی پر جادو ہوا تھا یہ ان کا قول ہے مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں اب یہ کہیے کفار و مشرقین کہاں پر کہتے تھے مکے میں مکے میں وہ تھے تو کہتے تھے اور یہ جادو کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں پر ہوا مدینے کے اندر اور جو کلاد بیربل خلق بیربل جو نازل ہوئی انہی کے اوپر یعنی کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینے کے اندر نازل ہوئی اور اس کے شان نزول میں یہی ہے کہ نبی ابن عاصم نے جب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو تو یہ آیتیں نازل ہوئی اور ان آیتوں کے اندر علاج بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر کے دم کرتے گئے اور جادو کے جتنے بھی گرے تھے سب کھلتے چلے گا کفار جو کہتے تھے ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی پر کسی نے جادو کر دیا بلکہ وہ تان کرتے تھے نبی پر کہ جیسے جادو میں انسان اول فال بکتا ہے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ باتیں بکرے وہ ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا یہاں پر جادو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو نبی دبن عاصم جو یہودی تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مرض تھا جادو اس کو کر دیا اور مریض انبیاء ہو سکتے ہیں بہت سارے مرض میں بہت سارے انبیا مبتلا ہوئے مریض انبیاء ہو سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اس حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک آیت جو قرآن مجید کے اندر ہے فعلہ اقبال فاؤ جسفی نفسیخی پتم موسا کہ جب موسا علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے آیت رکھا تو یہ اپنے اپنی نشانیاں رکھا یعنی جو سانپ بنایا اپنے جادو کے ذریعے سے تو موسا علیہ السلام نے کو خیال ہوا کہ یہ جادو موسا علیہ السلام کیونکہ یہ لوگ جادو کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں موسا علیہ السلام کو خیال ہوا کہ جادو ہے یو خیلہ من سحریم انہا تسا ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال کرنے لگے کہ یہ سانپ ہماری طرف دوڑ کر کے آ رہا ہے تو جادو کی حقیقت کا آپ اگر انکار کریں گے تو یہ لازم آئے گا کہ اس آیت کا انکار کریں کیونکہ اللہ نے اس میں جادو کا ذکر کیا اور قرآن کی آیت ہے تو اس لیے انکار حدیث کرنے والے جو یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ طرح طرح سے آپ کو شکوک میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے ان لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں جیسا کہ ابو القلابہ نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ وہ تم کو اپنی گمراہی بتا دیں اور تم ان کی گمراہی کو مان لو یا کم سے کم وہ اتنا کریں گے کہ جو تم صحیح دین سیکھے ہو اسی میں شک میں ڈال دیں ایسے بہت سارے شکوق و شبہات ہیں جن کو آپ سن کر کے آپ اپنے عالم کے پاس آئیں گے آپ تو ایسا بتایا وہ بتایا بہت اچھا بتایا یہ حدیث کو ہم کیسے مان لیں یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے اب یہاں پر آپ نے اللہ اس کے رسول کا ٹکراؤ سیکھ لیا تو اس لیے ایسے بالکل شریک نہیں ہے دوسرا اثر ہے اس میں کانسلم کہتے ہیں جہلیل عالمی وبی ہا یب تک شیفان جھگڑا کرنے سے بچو دین میں جھگڑا کرنے سے بحر و مناظرہ کرنے سے بچو کیونکہ یہ عالم کی جہالت کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت شیطان چاہتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے آپ قرآن حدیث کی بات سمجھا لیں اس سے آگے نہ جائیں کیونکہ جھگڑا کرنے سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی کوئی نہ کوئی آپ سے بات ایسی ہوگی جو آپ کے لیے اور دین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تیسری مسلم ابن ایسار کہتے ہیں اییا تم الوا جھگڑے سے بچو کیونکہ وہ عالم کی جہادت کا وقت ہوتا ہے اور اسی دوران شیطان چاہتا ہے کہ اس کے خطا اور غلطی کو تلاش کرے تیسرا اثر ہے یہ اثر بہت ہی عظیم ہے دو آدمی اہل احوا میں سے بداقی میں سے ابن سیرین محمد ابن سیرین رحمہ اللہ پہ داخل ہوئے ان کے پاس گیا اور کہا یا ابا بکرین کبھی حدیث اے ابو بکر یہ کنیت تھی محمد ابن سیرین رحم اللہ کی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ، ایک بھی بات نہیں کروں گا کسی سے کا نفر و علی ایک آیت پڑھانا چاہتے ہیں آپ کے اوپر اللہ کی کتاب سے یعنی ایک آیت قرآن مجید کی آیت پڑھانا چاہتے ہیں بالکل یعنی نہیں لتقو من انی او لقو منا یا تو تم دور چلے جاؤ یا میں خود اٹھ کر کے چلا جاؤں گا محمد ابن سیرین اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں محدف ہیں ایک آدمی بداتی آدمی ان کو آ کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک حدیث آپ کو پیش کروں گا یا ایک آیت پیش کروں گا بس وہ کہہ رہا ہے کہ تم چلے جاؤ میں تمہاری آیت کو سنوں گا نہ حدیث کو سنوں گا اپنے وقت کا بڑا عالم تو ہر کسی یہ کہہ رہا ہے وہ لوگ نکل گئے اب ان کے شاگرد نے کہا قال ابا اب القوم امام صاحب یہ تو آپ کے اوپر ایک آیت ہی پڑھنا چاہ رہا تھا نا ایک حدیث اگر ہم لوگ ہوتے کیا بولتے مولانا تو معلوم نہیں ہے نا اس لیے بھگا دیے تھوڑا سا اب دیکھیں ان کا جواب دیکھیں وہ تو آیت ہی پڑھنا چاہ رہا تھا نا حدیث ہی پڑھنا چاہ رہا تھا نا امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ان خشی ذالک فی قلبی اہل مداخ تھا ممکن ہے کوئی آیت کے ساتھ شبہات لے کر کے آتا جو مجھے جس کا جواب نہیں معلوم ہوتا وہ پڑھتا اور وہ شبہ میرے دل میں جا کر کے بیٹھا عالم زماں محدت ان کے علم کا اعتراف تابعین کے زمانے میں اہل علم کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بداطی آیا میرے پاس اور آیت یا حدیث پڑھنا چاہتا ہے یقیناً وہ استدلال کرتا اپنی بداعت پر یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مجھے اس کے شبہ کا پتہ نہیں ہوتا اور اس شبہ میں میں گرفتار ہو جاتا اور آج امام بخاری کا نام صحیح سے لینے کے لیے نہیں آتا لوگ مناظرے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یہ بدعتوں کا طریقہ ہے اپنی مجلس سے لوگوں کو اس لیے دور کرتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا محمد امان الجامی رحمہ اللہ درس دیتے تھے تجمریہ پڑھاتے تھے وہاں پہ نجیر نبی میں علماء کو کیسا ہونا چاہیے دو کو تو حج کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تجمریہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے عقیدے پر کتاب ہے اسماع و صفات میں خاص کر کے اور اس میں بہت دقیق ایسی بحث ہے اسماع و صفات میں جو عام آدمی سے نہیں کی جا سکتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا وہ تجمریہ پڑھاتے رہتے اچانک اخلاق کی بات کرنے لگتے زہد و ورا کی بات کرنے لگتے گناہوں سے بچنے کی تو جو شاگر پڑھنے والے تھے وہی ہم لوگوں کو بتائے کہ ہم لوگ کہتے شیخ یا ہم لوگ کتاب کا ازموریہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی شیخ نہیں رکتے تو بعد میں بولتے کہ تمہیں پتا نہیں تھا وہاں پہ بعض بجاج ازار آئے ہوئے تھے جو عالم نہیں تھے اس کتاب کے اندر اہل جداب کے شبہ کا ذکر کیا ابنطینیا نے رحم اللہ نے اور پھر اس کا جواب دیا ہے اگر صرف وہ شبہ سن کر کے چلے جاتے تو ان کی گمراہی کی ذمہ داری تو اس لیے بہت خطرناک چیز ہے آپ اپنے آپ کو ہی ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم بہت بڑے ذہین و پتین ہیں کسی کو بھی جواب دے سکتے بالکل بھی نہیں آپ کے ایک عمل سے ممکن ہے پوری قوم گزرا ہو جائے تو ممکن ہے جو صبح لے کر کے آیا ہو صبح پیدا کرتا امام صاحب سمجھتے جواب دیتے لیکن آگے سے آگرے اس شبہ میں گرفتار ہوتے تو کون اس کا ذمہ دار ہوتا اس لیے میرے بھائی اور اسی سے یہ ثابت اہل بداعت کو اپنا اسٹیج نہیں دینا چاہیے کیونکہ اہل بداست محمود ابن محرام کہتے ہیں رحمہ اللہ مسلک ابن ابی صحبہ میں ان کا یہ قول ہے کہ اہل بدات شروع شروع میں قرآن حریف سی بات کرتا ہے بدعت شروع نہیں کرتا قال اللہ قال الرسول قال الصحابہ یہی شروع کرتا ہے بیچ میں اپنی بدعت والی بات کو لاتا ہے ایسے پیش کرتا ہے جیسے شہد میں زہر ملا کر کے پیش کیا گیا جب اہل بلا کو اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دے سکتے ہیں تو ان کو بلا کر کے اپنا اسٹیج کیسے دے سکتے ہیں جب ان کے ایک شبہ کو سن نہیں سکتے ہیں تو ان کو تقریر کرنے کے لیے پورا اسٹیج دے کر کے ہزاروں شبہات لوگوں کے دلوں میں پھیلانے کا موقع کیسے دے سکتے ہیں اس لیے میرے بھائی بہت خطرناک چیز ہے لوگوں کی گمراہی اسی طریقے سے ہوتی ہے اور آپ اگر عقیدے کی کتاب پڑھیں گے خاص کر کے جو دعات ہیں علما اگر آپ کو پڑھائیں شہس بر بہاری یا اعتقاد اہل سن والما امام لالکائی کی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ علماء جو طلب انہوں نے آتار نقل کیے ہیں کچھ علماء جو اہل سنت والجماعت کے تھے وہ کہتے تھے کہ آخر مبتدعہ کی مجلس میں علماء جانے کے لیے کیوں منع کرتے ہیں ہم تو جانتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہے علماء کیوں جانے کے لیے منع کرتے ہیں چلو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بیان کیا کرتے ہیں امام لال نے امام بربہاری نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ ان کی مجلس میں گئے اور موت اسی مجلس والے کے عقیدے کے اوپر ہوئی اس لیے حافظ ذہبی رحم اللہ کہتے ہیں القلوب و عیفہ وہ دل بہت کمزور ہے کسی کی بھی بات سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے کسی کی بھی بات سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے آپ کچھ لوگ کہتے ہیں خود ماں صفا ودا ایک کہاوت ہے اچھی اچھی بات لے لو بری بری بات چھوڑ دو آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کے علم سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے تو میرے بھائی جس اچھی بات کو آپ نے کہا لینے کے لیے آپ کو یہ پتا رہے گا یہ اچھی ہے تب تو اور جن بری بات کو آپ چھوڑنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں آپ کو یہ پتا رہے گا یہ بری ہے تب تو آپ اس کو چھوڑیں گے جن چیزوں کو آپ اچھی سمجھ کر کے لے رہے ہیں انہیں چیزوں کے اندر برائی چھٹی ہے تو آپ گمراہی تو اس لیے میرے بھائی وہ بہت خطرناک چیز ہے اہل احوا کے بزیس میں بیٹھنا دیکھیں مسلمانوں میں ہی سے کئی لوگ امام مہدی ہونے کا یہ کیے دعویٰ کیا مسلمانوں میں سے ان کی ان کے پیچھے لگے ہیں نا لوگ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کن لوگوں میں سے گئے کن لوگوں میں سے یہ جو مرزا قادیانی ملعون تھا یہ پہلے مسلمان تھا لوگوں نے اس کی تعریف بھی کیا ہے علماء نے اس کی تعریف بھی کیا ہے اچھا ہے اچھا لکھتا ہے بعد میں جا کر کے خود نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کا تھا تو اس لیے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے اور سوچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سجدے میں دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب سب بقل بھی اعلیٰ دل ہے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دن کے اوپر قائم رکھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فلم عائشہ رضی اللہ نہ پوچھتی تھی کہ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں تو کہتے تھے یا عائشہ ان قلوب اناس لوگوں کا دل اللہ رب العالمین کے دو انگلوں کے درمیان ہے یو قل گا اللہ جدھر چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے تو اس لیے میرے بھائیوں کو یہ نہ سوچے کہ ہم عالم بن گئے فاضل بن گئے تو اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی تک آپ کی گمراہی کا سبب بن جائے تو جو سلف نے جو موقف منہج سلف اس کو نہیں کہتے منہج سلف کوئی کتاب نہیں ہے منہج سلف پورا قرآن پوری سنت اور صحابۂ اکرام کا طریقہ ہے ہنسنے میں سلف کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کا حکم دیا ہے ہنسے قہ قہ لگانے سے منع فرمایا اگر کوئی قہ لگاتا ہے سڑف کے خلاف ہے بلکہ حدیث کے خلاف ہے ایسا ایسی ہنسی جائز نہیں رونے میں نوہ نہیں ہونا چاہیے چلنے میں کیا طریقہ ہے نگاہ نیچی ہونی چاہیے راستے میں کوئی چیز پڑی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے کون ایسا زندگی کا شعبہ ہے جس میں منہج موجود ہے منہج سلف الاسا ہے یا یہ کہیے منہج سلف نام ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم اور صحابہ کرام کے فہم کا تو بے جانا ہوگا تو اس لیے میرے بھائیوں اہل احوا اور اہل بداخت کی مجالس میں بیٹھنے سے حق تل امکان پرہیز کریں کیونکہ گمراہی کی طرف گھسیٹنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے اور بس ایک اثر اس باب کا باقی رہ گیا کہ ان خالب ایوب, ایوب ال بڑے عالم ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے تو امام ان کا بھی لقب تھا یہ کنیت تھی ابو بکر تو ایوب ال رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے کہا وہ بھی بدتی تھا اص ال کلمہ ایک سوال کرنا ہے بالکل نہیں فول والا نسکلیما ایب سختیانی رحم اللہ کے پاس ایک بدتی آیا کہا کہ سوال کرنا ایک بات پوچھنی تو اپنا پیٹ پھیر کر کے کہا آدھا کلمہ کا جواب بھی نہیں دوں گا میں لا بہ یو شیرو اپنی انگلی سے کہا تم ایک کلمہ کی بات کرتے ہو میں آدھے سوال کا بھی جواب نہیں دوں گا پیٹ پھیر کر کے چلے گئے وہ اشارا سعید بکن سے یعنی اس انگلی کو اٹھا کر کے کہا کہ میں اتنا کبھی تمہارے جواب نہیں دوں گا چل جائے کہ تم ایک پورا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو خوف تھا کہ یہ جو بجاتی ہے اس کے پاس جو شبہات ہیں اس کا جواب اگر نہیں معلوم ہوگا تو یہ میرے دل میں عمران الحتان کل بتایا تھا میں اس کے بارے میں عمران الحتان کے بارے میں عمران الحتان صحیح ہے صحیح ہے کہتے کا رؤوسم کانا روسن اہل سنتی و الجماعت اہل سنت والجماعت والجماع کے بڑے عالموں میں سے تھا عمران الحتان اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر تھا اس کی ایک بہن تھی جو کہ خوارج سے متاثر تھی آپ غور کریں خوارج سے متاثر تھے اس نے سوچا کہ میں اس سے شادی کروں گا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سکھاؤں گا اور پھر اس کو خوارش کے راستے سے ہٹا کر کے اہل سنت اور کے راستے پر گامزن کرنے کی اللہ کے توفیق سے کوشش کروں گا انہوں نے شادی کر لی جیسے انہوں نے شادی کی یہ خارجی بن گیا ایک عالم اہل سنت و کا بڑا عالم شادی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو خارجی خارجی سے ہٹا کر کے اہل سنت پر قائم کروں گا یہ گیا شادی کیا اور خود خارجی بن گیا آپ سوچ سکتے ہیں خاتون کے پاس کتنا علم رہا ہوگا اور اپنے وقت کا بڑا امام ایمان الحتان اس وقت ذرا سے شادی کیا اور ایک خاتون کے بات میں پڑھ کر کے اس نے اپنے عقیدے کو بیچ دیا خارجی بن گیا اور ایسا ویسا خارجی نہیں بنا عبد الرحمن ابن ملجم جس نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا جب عبد الرحمان ابن ملزم کو شاسن قتل کیا جا رہا تھا تو یہ عمران الحقان اس کی تعریف کر رہا تھا کہ تم نے علی ابن ابھی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اپنے نام جنت کروا لی گمراہی آپ نے دیکھا محدث خارجی عورت سے شادی کرنے کا انجام بھگتتا یہ پڑا کہ اس کا اہل سنت والجماعت جماعت کا عقیدہ عقیدے سے اسے ہاتھ دھونا پڑا خود خارجی بن گیا اتنا بڑا خارجی کہ امیر المین علی ابن عبی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جنتی شخص کو کسی نے قتل کیا اور وہ اس قاتل کا قاتل کی تعریف کر رہا تھا تو آپ یہ مت سمجھئے کہ ہم کبھی بھی نہیں بدل سکتے ہمیشہ اللہ سے دعا کیجیے ہمیشہ دعا کیجیے کہ اے اللہ صحیح عقیدے پر قائم رکھ راٹ شبہات سے ہمیشہ دور رہیں تاکہ گمراہی کے راستے میں نہیں پڑ سکیں اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ کے طور پر فرمائے افطار یعنی ناشتے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اب انشاءاللہ اللہ پھر ناشتے کے بعد شروع کریں گے جو <سؤال>